نحاول من دوله الله هي النحمد وهو نستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلله فلا هالي له ونشهد والله لا إلا الله وحده لا شريك له ونشر عبده المصيدانا ومولاه محمدًا اعوذ به ورسوله ارسلَهُ بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى على خيري خلقيني سيدنا محمد وعليه وصحبه يجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جب تس ہل اسلام دینل فلپل بہو آفی می نل سد فلاح صدق نل مولانا سد وصدق رسوله یو کری یا کیلو آل <سؤال> سلو تسلی ال مل و سی نولا میو دکر کل سلا منکیار مکمل لایوک علماء کرام سخت تقریب حاضری نے منجلس مسجد آزاد کے عہدے دار سامع نے آپ کے دل میں ہے کہ یہ مذاکروں کی نقری ایک عرصے دراز سے اور یہ چھبیسواں سال ہے اس مذہب جبھی اگر آپ تشریف لائے تو صاحب ہے کہ آدمی صدا بہار نہیں ہوتا میں پہلے تسلیم کروں کہ میرا سینا میرا گلا میرا سانس میری طاقت پہلے کی طرح نہیں لگی میں نے ان سے اپنے بچے کا نام پیش کیا تھا کہ کوئی جلسہ تقریب کوئی کروا لے تاکہ یہ روایت باقی رہے لیکن ان کا اسرار یہی تھا کہ مجھ بھی تو حاضری دیں یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مذاکرت عام تقریب سے ہٹ کر ایک بہت مشکل کام جس میں آدمی کا ذہن دیکھ اور دماغ اس کی اسٹیبل اس کا نالج کتنا حاضر ہونا چاہیے کہ مجھے تو پتا نہیں کہ آپ نے یہ پورا ماشاء اللہ کھلا کرا کیا مسئلے آپ نے پوچھے تھے کیا کیا سوال ضریات کیے لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی صلاحیتوں بروئے کر لاتے ہر مسئلے کا تسلی بند جواب دیا جس کی ضرورت ہوگی تو تفصیل ورنہ جائز اور ناجائز پر اسلامی مق نظر اہلی سنت و جماعت کے اعتبار سے آپ کی کوش گزار کر خوب ذہن میں رہے گا ہمارا دین ہمارا اسلام جیسا کہ فرمائے خطب میں نے برکت کے لیے آئے پڑی ممبر غیر اسلام دینا کسی شخص نے بھی اسلامی دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا فلمی یوک ولن ہر چیز اللہ قبارت و تعالیٰ قابل قبول نہیں ہو بہوا قلعہ رتنے میں دل حاصل ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والا شخص آپ میں بھی پھنسا رہے ہوں ایک اصول سن لیجیے دین کا ہم پہلے سن وما صاحب اکرام تابئی طب تعبین علما مشتین سے آج تک دین کے ماپس چار رہے اصول ہمارا دین ان چار باتوں سے ثابت ہوتا ہے سبیح قرآن کی کوئی آیت قرآن میں نہ ہو تو حدیث شریف حدیث شریف میں نہ ملے قیاس حادیث کو سامنے رکھ کے یہ قیاس میں اور آپ نہیں کریں علما مشتدین پیاز کرتے ہیں امت کہ پوری امت کا اجماع اس مسئلے میں کیا ہے یہ چار ہمارے زراعت ہیں کہ جس سے ہم تین اور دینی مسائل بیان کر کے ہیں ثابت کرتے ہیں کوئی احمد اگر یہ کرے کہ ہم خالی قرآن مجیدگی سے مسئلہ سمجھیں گے وہ بالکل گمرن دے دیں کہ حدیث کو چھوڑ دو قالی قرآن سے ہمیں مسئلہ بتا بتایا حضور نے ایل سے تیزین بد مذہب کی مشارت دی اپنی زندگی میں دیکھی کتاب الحت سام نشکار شریف ہمیں خبردار ایک پیڑ بھرا اپنے مصری پر لیٹا ہوگا اور یہ کہے گا کہ حدیث کو چھوڑ دو قالی قرآن مجید کو تھام دو ایل سے تیزی نو کی یہ خبر حضور نے ہمیں پہلے ہی سے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے مسئلے کو ثابت کیا جائے یہ شریعت کمان آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا گمراہ کرنے میں نصوص کے مسائل کا بھی انکار کرتے ہیں بھی شمار حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یہ جماع امت کا انکار ہے اقوال مشتین کا انکار ہے اور یہ دین نہیں یہ لادینی نہیں اس زمانے میں اگر ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان مان لیے جائیں دیو عرب تو اس میں آپ کو کم سے کم دس کروڑ نکال کر ایک ارب چالیس کروڑ مسلمان آپ کو پوری دنیا میں ہنفی ملے جو امام اعظم ابو ہنی کے مذہب پر مثلاً پورا پاکستان چند لوگوں کو نکال کر سب ہنفی پورا افغانستان ہنفی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے د مسلمان ہندوستان میں چند شہر نکال کر پورا ہندوستان ہن تھی کی مثلاً کیرلا کرناٹک یہ سارے شاقل لیکن پورا ہندوستان ہن کی پورا بنگال مشرقی بنگال ہندوستان کا بنگال کلکتہ جو بنگال ہم سے چلا گیا یہ سب کا سب ہنگ کی پورا ترکستان کتنی بڑی آبادی ہے یہ سب کے سب انگ ہیں تو آج بھی یہ ہمارے مذہب کے غالب اکثریت بوجود بے رحی بکاہی کے دور میں ہماری اندر علیبی اکثریت موجود ہے ایک بار دوسری وضاحت دین کی وسعت اس کی گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کسی عالم میں یہ جرت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کہ جو چاہے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گا دین ہمارا اتنا وسیع ہے کہ یہ دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا کوئی مسائل یاد ہوتے نہیں یاد ہو اور حدیث شریف میں فرمایا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ کہ مسئلہ بتائیے کیا ہے وہ کلّا عدم ہے میں نہیں جانتا تو سرکار فرماتے وہ آدھا علیم ہے اس کو ظاہر نہیں کہا کہ میں مسئلہ نہیں جانتا تو کہے کہ عجیب بات ہے آپ کہتے مسئلہ نہیں جانتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی دانوں سے متعلق دسیوں مسائل میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے کہا مجھے اس بات کا علم ہے اس کا فائدہ بھی سن لیجیے ایک نہائی ہی ادب مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تفلیل ان کی تفلیل کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے دربار میں کسی نے بہت ہی پیچیدہ مسئلہ پوچھ لیا امام اعظم امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں میں اس مسئلے کو نہیں جانتا جو حاصل تھی وہ برف پڑے یہ ہے وہ تمہارے امام کتنا سا مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے ہمیں علم نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا یہ ہے تمہارے امام یہ ہے تمہارے فتح یہ تمہارے قابل امام اعظم سب کی بک بک سنتے رہے اس کے بعد امام اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا فرمایا میں وہ جواب دینے سے نہیں شرماؤں گا جو جواب اللہ کے دربار میں فرشتوں نے دیا فرشت کیا دیا سو لیا اللہ تبارک رب تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اللہ آدم السما آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء کے نام سکھا دیے سب کچھ سکھا دیا ساری چیزوں کا کلحا سما پھر اس کے بعد سکھانے کے بعد الل ملالی پھر ان کو فرشتوں پہ پیش دیا چونکہ وہ کہتے تھے کہ انسان کو پیدا مت کر یہ زمین میں کاسات برپا کرے گا پھر ان پر پیش کیا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا تو فرشتوں نے کیا قابو صبح علم اللہ تعالیٰ پاتی ہے کو ہمیں تو اس بات کا علم نہیں اللہ ہم تو اتنی ہی بات جانتے ہیں کہ جتنی بات دونیں بیاں نہیں تو جب فرشتوں نے کہہ دیا لا علم ملانا تو وہ حنیفہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھے اس میں کون سی شرم کی دکھا تو توجود اس کے کہ ان کے خلاف تھے مگر اس کی دلیل سے سب کو شرمندگی اٹھانی پڑی تو میں بغیر کسی تردد کے آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا اور نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹال مٹول کروں گا کتاب دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا فون نمبر لے لیجیے کی کیجیے بولئے میں تلاش کرتے آپ کو کتابوں میں وہ مسئلہ بتا دوں گا اس لیے میں نے اس کا قانون پہلے بتا دیا اپنی بے وضافی اپنی لا علی میں نے پہلے ظاہر کر دی اب اس کے بعد آئیے بلند آوا سے درو شری اس کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب اللہ محمد واری سلعتم وسلامن سلام کا سیدی یا رسول اللہ بعض جو غیر اگر سوالوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہم بعض غیر اہم سوالات کو نکال دیں گے جو ضروری ہے ان کو لیں گے آپ کی اجازت دیجیے سب سے پہلا سوال روزے کی حالت میں غسل کرنا لازم ہو جائے تو کن باتوں کا خیال کریں اگر روزے کی حالت میں غسل وادی ہو جائے دو باتوں کا تو پہلے خیال یہ کریں اگر یہ ناپازی شہری کھانے سے پہلے کی اور شہری کھانے سے غسل کا وقت چلا جائے تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں غرغرہ کریں ناک میں پانی چڑھائیں اچھی طریقے سے کہ غسل میں تین فرق ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا پورے بدن پہ پانی بہانا فرض کیجیے اتنا وقت نہیں کہ آپ مکمل غسل کریں وضو کر لیں ناک میں اچھی طرح پانی چڑھ جائے دانت اچھی طریقے سے مان کوئی ایسی چیز مانے حوصل نہ ہو اس کے بعد میں آپ وضو کر یا وضو نہ بھی کریں تو یہ دو کام کر کے ہاتھ دھو کر سحری کریں اب سحری کرنے کے بعد روزے کا دورانیاں شروع ہو گیا تب آپ کو ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں جو پہلے آپ نے چڑھایا وہ کافی تاکہ روزہ ٹوٹنے سے بن جائے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے دماغ میں اگر پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ احتیاط کریں اچھا فرش کیجئے کہ روزے کی حالت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا کچھ آواز ایسے پائے تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتی غرامت کیجیے پلی کیجئے کہ پلی کا کرنا فرق پورے مح میں اچھی طریقے سے پانی جو ہے وہ پہنچ جائے اور اس کے بعد پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی بھی ایک ذرہ برابر جگہ بھی غسل میں جو ہے وہ بہوش کرنا رہے یہ ایک غسل کا آسان طریقہ میں نے حالت اس میں ہی بتایا اور اس میں کچھ باری کیا کہاں کہاں پانی نہیں جاتا ناپاکی کے غسل میں ایک غسل تو کیا جاتا میں کو چین چھڑانے کے لیے جیسا چاہے آپ کر لیکن وہ غسل جس سے ناپاکی دور ہوتی اس غسل کی بہت احتیاط جس پر فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل طریل وی رحمت اللہ تعالی کا ایک پورا رسالہ ند اس کے چند مدر جان کیونکہ یہ سب کے کام کی جی بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب تک جان کے وہاں پانی نہیں پہنچایا جائے پانی نہیں جاتا ایک دو ناک میں صحیح کرے پانی چڑھا خالی ڈبونا نہیں یہ کان کا حصہ اوپر کا یہ دیکھیے ہاتھ لگا کر کے یہ حصے میں جب تک الگ سے آپ پانی نہیں ڈالیں یہ نہیں جائے گا اوپر کا حصہ یہاں پانی ڈالے اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اچھی طریقے سے کان میں اس طریقے سے پہنچائیں دونوں کانوں میں اور اسی طریقے سے پورے بدن میں جب پانی بہائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بغلوں کے نیچے بھی پانی گزاریں تاکہ یہ چیزیں سوکھی نہ رہیں اسی طرح خواتین جب غسل کریں ناپاکی کا وہ بھی خاص باتوں کا خیال رکھیں اپنے سینے کے نیچے بھی پانی پہنچائیں اور یہاں تک کہ پیشاب اور باخانی کی جگہ بھی پانی کا پہنچانا بے حد ضروری ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے یہ آپ کا ایک سوال ہو گیا حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیر کا انکار کیا یا نہیں اور حضور کے میراج معاج کو منامی بتایا یعنی خواب کی معراج بتایا اب آئی حضرت عشا صدیقہ پر جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ علم غیر کا انکار کرتی ہیں خود حضرت عشا صدیقہ سے حدیث سن لی لیجیے ہی. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور آئے چاندی رات تھی میں نے پوچھا سرکار کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے مجھے بتائیے کیا عام آدمی آسمان کے ستارے جانتا کیا عام آدمی کو معلوم ہے کس کی نیکیاں کتنی ہیں بعض نیکیوں کا اظہار ظاہر سے ہے بعض نیکیوں کے اظہار باطین سے ہے ایک آدمی رات میں تحجد پڑتا کسی سے ذکر نہیں کرتا آپ کو کیا پتا وہ کون سی نیکی کما رات میں وہ حضور علیہ السلام پر تصویر لے کر پانچ ہزار جلو شریف روزانہ رات میں پڑتا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پھیرتا تصویر آپ کو پتا کہ وہ کیا نیکی کرتا چپ چاپ سے کسی کی مدد کر دیتا کسی بیوہ یا یتیم کی آپ کو پتا نہیں اعلان تھوڑی کرے گا میر حمزہ مسجد نے کہ بھئی خبردار آج میں نے فلام بیوا کی مدد کی یہ کچھ نیکیاں چھپی بھی ہوتی ہیں یا نہیں تو پوچھا ہو ایسا کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت عشہ صدیقہ کا ایمان یہ تھا کہ میں جن سے سوال کر رہی ہوں ان کی نظروں سے نہ کسی کی نیکیاں پوشیدہ ہیں نہ آسمان کے ستارے پوشیدہ ہیں جب ہی تو سوال کیا ابھی تو حضور نے جواب دیا ہی نہیں سب سے پہلے حضرت آشا صدیقہ کا ایمان کا پتہ لگا یا نہیں کہ ان کا ایمان کیا تھا کیا کہ وہ ایسے سے پوچھ رہی ہیں نہ جس کی نظروں سے آسمان کا کوئی ستارہ اوجل ہے اور نہ کسی کی نیکیاں اوجل ہیں ایک بات سرکار فرماتے کہ دیکھو صدیقہ تم تو میرے گھر کی عورت ہو بلاؤ کیوں پریشان کرتی ہو میں کوئی ستارے گننے کے لیے آئے نا مجھے کیا پتا کس کی نیکیاں کتنی ہیں بعض کا تعلق ظاہر بعض کا تعلق باقی سے تم نے اتنا بڑا سوال کر لیا تمہیں تو, تو توبہ کرنی چاہیے یہ تو علمغیر کی بات بہدون نے پر جستا فرمایا کہ وہ عمر فاروق جس کی نیکی جتنی پھر انہوں نے گفتگو آگے بڑھائی لکھا یا رسول اللہ جب عمر فاروق کا یہ حال تو میرے والد کا کیا حال فرمایا صدیقہ تیرے والد کی دوسری صرف ایک نیکی حضرت عمر کے زندگی کی زندگی کے نیکیوں کے بنا اب غیر ایمان نہیں ہوتا وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کو بتاتی معلوم ہوا کہ یہ بات نہایت لفظ اور بک بک کرنے والوں نے حضرت عشیہ صدیقہ جو ہے ان پر جناب یہ تھوم دی ہے چلیے صاحب یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا تسلی ہو گئی اب آئیے وہ معراج منامی خواب کی معراج کی وہ آئے گی مولانا بھائی علمائے کا ذرا آگے آ جائیے مولانا نہیں صاحب کو یہاں یاد اب آئیے بڑی تفصیل اب آئیے یہ تفصیل کہاں کہاں سب سے پہلے حوالے آپ کے ذہن میں علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پورا باب بام کر اس کا جواب دیا کتاب و شفاق. کتاب و کے دو شرح علامہ شہاب الدین خفاظی اور حضرت علامہ ملا علی رحمت اللہ انہوں نے بھی بہت کچھ کہا شہید محقق شاہ عبداللہ محقق محدین مدارج مدارد النبوق ان میں بھی موجود امام جلال الدین سیو کے اللہ علیہ خسائے سے میں موجود اب سب کی تلخیص سنیے کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے معراج جسمانی کا انکار کیا بالکل صحیح ہم بھی مانتے ہیں انکار کیا اب سنیے انکار تمام علماء اس پہ متفق ہیں تقریبا کہ حضور کو معراض شریف ہوئی اکیاون سال کی عمر میں یا کوئی قول کہیں مل جائے تو پچاس یا باون سال کی عمر میں حضور کو معراج ہو اچھا اب بتائیے کہ میراج حضور علیہ السلام کو کہاں ہوئی کہاں سے ہوئی قرآن سنیے سبحان صبح نلدی اسراب ابدی من المسجد الحرامی الى المسجد الفساں <الاخصہ> مسجد حرام کہاں ہے مکہ مکرمہ مسجد افساں بیت المقدس حضور کو میراج یہ ہے وہ میراج جو جسمانی معراج اب سنیے معروف قول یہ ہے اور سب اس کے تائز کہ عمر میں اختلاف ہے اس کو ہم نے اپنی کتاب فضائل صحابہ و اہل بیت میں کوشش کی اس کو نبھانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شادی کے وقت کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ اس مسئلے میں سب متفق ہیں کہ حضرت عاشہ صدیقہ سے نکاح حضور کا مکہ میں ہوا اور حضرت عاشہ صدیقہ حضور کے گھر میں آئیں منورہ منوران سمجھے میری بات ہے بہت آسان ہے نکا مکہ میں ہوا لیکن حضور کے گھر میں کب آئے مدین منوران اب مجھے بتائیے کہ حضور کو معراج کہاں سے ہوئی مکہ سے قرآن مجید جب حضور کو معراج مکہ سے ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں اب لاگت دلیل کیا حضرت صدیقہ کا مشاہدہ نہیں کیوں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج جسمانی معراج کی وہ قائد نہیں جب معراج کے وقت میں وہ حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں تھی کہ یہ گواہی کیسے مانی جائے کیسے کہیں گے کیا بسائشہ صدیقہ اس کا انکار کرتی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا میں نے بس بو روپئے کٹولا حضور کے وطن کو میں نے گم نہیں پایا اور لوگ لا بڑی دلیل نکال کر کے دیکھا ام مومنی منع کرتی ہیں تو حضور کو میراج جسمانی نہیں ہوئی منامی ہے خواب میں ہوئی حضور علیہ السلام کو میرا اور آپ لوگ بلا وجہ کے جلد سے کر رہے ہیں یہ کر ہیں، وہ کر رہے ہیں ایسے حضرات اگر یہاں موجود ہیں تو چند باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں ڈنڈا مارے بغیر کی بات ہو سکتی شرافت کے انداز میں یہ بتائیے کہ جب حضرت عاشیہ صدیقہ گھر میں موجود ہی نہیں ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی حضور علیہ السلام کو میرا جسمانی نہیں تو موجود ہی نہیں یہ بات بائ سبوت کو پہنچ گئی اب ایک سلسلہ رہتا وہ امول مومنی ہماری ماں تو انہوں نے یہ کیا کہا وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کیسے سبھی کہا شر کے محفق شاہ عبدالحق الحق محب کی مدارج نبوت اٹھائی مدارج نبوت میں شیر محفق کہتے ہیں حضور کی معراج کی تعداد چونتیس ہے حضور کو چونتیس معراج ہیں ان چونتیس معراج میں ایک معج جسمانی تھی اور تینتیس معراج حضور علیہ السلام کی روحانی تھی تو بھائی حضرت آشا صدی کسی دوسری معراج کا ذکر کرتی ہیں کہ جن کا واب ان سے باغ آیا آپ کے خیال شریف میں وہ اس معراج کی منقر نہیں اس معراج میں تو گواہی ان کی محتبر نہیں کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں پھر کیسے کہتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں تو حضور علیہ سلاۃ اسلام کی کسی اور معراج کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ جو حضور علیہ سلاط اسلام کے ساتھ جب تھی تو حضور علیہ السلام کو میرا روحانی ہوئی بات بالکل واقعہ اس میں کلام ہے لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی تیسرا ہاف شرٹ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے مائکروفون پر نماز کا کیا حکم پینٹ شٹ شار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک شار مذہبی ہوتا ہے ایک شار قومی ہوتا شار کا مطلب سینٹمنٹ علام نشانی جو مذہبی اشعار وہ نہیں بدلتا جو قومی اشعار وہ وقت کے اعتبار سے بدل جاتا مثلا بس قومی کیا اشعار عیسائیوں کا گلے میں صلیب ڈالنا یہ ان کا قومی اشعار سکھوں کا ہمارے عمامی کی طرح پگڑی باندھنا اور پیچھے سے شملہ نہ نکالنا یہ ان کا مذہبی اشعار کرپان ایک خنجر کی طرح ہوتا یہ یہاں لگانا یہ ان کا مذہبی اشیا ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہننا یہ ان کا مذہبی شیاح ہے زردش آتیش پرس لوگ ایسے زمنار ڈالتے ہیں بیچ میں ایک مالدار قسم کے لوگ چاندی اور سونے کی چین ہوتی اور جو ان کے غریب ہیں وہ دھاگا ڈالتی اس طرح بغل میں سے نکال کر کہ اس کو کہتے ہیں زمنار یہ ان کی مذہبی علامت ہے کہ مسلمان اگر اس کا ارتقاب کرے گا تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے یہ مذہبی اشعار پتلون پہننا ٹیبل کرسی پر بیٹھنا یہ اس زمانے میں انگریزوں کا قومی شعار تھا اب انگریز تو چلا گیا پورے ہندوستان اور پاکستان اور ترکستان اور جناب مصر جتنے اسلامی ملک یہ سب جگہ مسلمانوں کا لباس پتلون بن گئے جب مسلمان پتلون پہنے لگ گئے اب حکم بدل گیا کہ پہلے وہ انگریز کی علامت تھی اب انگریز کی علامت نہیں رہا لہذا اب اس دور میں پینٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے ٹھیک ہے لیکن آدمی کو کپڑے وہ اپنانا چاہیے جو اس زمانے جو علما اور صوفیا کا لباس یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی نماز جائے مرنا کیا ہوگا ہم کہیں نماز جائز ایک آدمی دفتر گیا اور تو, تو ساری نمازیں چھوڑ دیں گھر پر آ کر کُرتا پاجامہ پہنے پڑھے گا پھر پڑے گا ساری نماز اس سے نقصان ہوگا دین میں حرک ہوگا اس لیے یہ قومی شیار ہونے کی وجہ سے اب بدل گیا تو کوئی پتلون اور بو میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے اب کیا ہے پتلون میں شرٹ کو گھرسنا یہ منا ابی شریف میں کہ حضور علیہ السلام نے کپڑے سو یعنی کپڑے کو گرسنے سے منع دیا کپڑے کو نہ گرسا جائے باہر نکال ایک بار دوسری بات کیا ہے آدھی آستین اگر ہے نماز ہو جائے لیکن جو پوری آستین آستین کو چڑھا کر کے آدھی بنائیں یہ کفے سو ہے نماز کو مقر تحرین کر دے گا اس کی تفصیل اعلی حضرت امام سننا فاضل بریلوی کی کتاب احکام شریعت احکام شریعت جو مدینہ پبلشنگ کی ہے کراچی کی چھٹی ہوئی اس کا صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ انیس غالبا یہ ہے اس پہ پوری تین سطح پر یہ تفصیل ہے کہ کفے سوگ نماز کو مکرو کر دے گی نماز میں آستنگ نہ چڑھائی جائے اور اسی طریقے سے نماز پڑھنی لی جائے تو یوں پینٹ اور شٹ میں نماز ہو جائے اب آئیے مائکرو میں نماز کا کیا ہو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مولوں یہ کہہ دیا بھائی یہ لوری پیک نماز جائے نہیں نہ جائے اس کی تفصیل سنیے لاؤڈ یہ مائکرو کا مسئلہ نہیں جب یہ جاری ہوا بحث یہ چلی کہ اس میں میں نے کہا یہ آواز اینکلی فائر میں پہنچی اینکلی فائر نے لاؤڈ میں پہنچائی اختلاف علماء میں یہ ہوا کہ یہ آواز بولنے والے کی اپنی ہے یا نہیں یا جن علماء نے یہ کہا کہ جو آدمی بولے یہ اسی کی آواز تو انہوں نے فتوا دیا کہ لاؤڈ پہ نماز جائے اور جن محبت نے جس میں کون لوگ ہیں مفتی اعظم ہی، مولانا مفتہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے عالم ہندوستان حضر اعلیٰ حضرت فاضل فرید علی رحمۃ اللہ کے چھوٹے ساحب زاد صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امزید علی صاحب رحمۃ اللہ صدر اباز مفتی الدین مراد آبادی رحمت محدیث کا چوچی حضرت اللہ محدیز آزم کا چوچی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان نے علامہ ابو البرخا صاحب مفتی اعظم پاکستان پاکستان جب بنا تو سندھ کے بہت بڑے عالم تھے جو زمانے مفتی اعظم پاکستان پھیلا مفتی صاحب داد خان ہاں صاحب سکھر کے قریب کہیں رہتے تھے ایک دفعہ راستے میں کسی نے بتایا تو محمد مجھے شرف حاصلات کے مزار مقدس میں میں نے کامیابی پڑھی پاکستان بننے میں بہت بڑے وہ عالم تھے ان کا فتمہ علامہ سے اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب احمد اللہ مفتی اعظم پاکستان حضرت اللہ مولانا مفتی احمد یار خانسد رحمۃ اللہ ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے جو آواز نکلتی ہے یہ صدا باز گشت ڈپلیکیٹ آواز جنہوں نے یہ کہا کہ یہ آواز ڈپلیکیٹ انہوں نے فتوا دیا کہ اس پہ نماز لاؤڈ پر نہیں ہوتی کیا مطلب صرف خالی لاؤڈ ہی سے نماز اگر کوئی آدمی اس کی آواز پر سنے تو نہیں ہوتی اور جن علماء نے کہا کہ نہیں اس سے نکلنے والی آواز بے ائین ہی امامی کی آواز ہوتی ہے تو کیا ہوا انہوں نے اس کے جواب کا پتوا دیا اب کیا ہوا جو باتیں بھی بعد میں جاری ہوں یا ایجاد ہوں اس میں دو رائے کا پایا جانا یہ کوئی بری بات نہیں لوگ اہ ایک مولا نے یوں کہتے ہیں ایک مولا نے یوں کہتے ہیں کیا وکیلوں میں اختلاف نہیں دیکھا نہیں آج کل آپ نے کیا چل رہا دیکھا آپ نے کتنے شریف لوگ ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے کیسے ایک دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے منہ کالا کر رہے ہیں پیلا کر رہے ہیں دیکھا کیا اختلاف وکیلوں میں نہیں کیا ججوں میں اختلاف نہیں کل جو فیصلہ آیا کیا تین ججوں نے اختلاف کیا چھ ججوں نے مافی تک میں فیصلہ دیا ابرے کا جج تو بالکل بے حقوق بتائیے تین کچھ کہتے ہیں چھ کچھ کہتے ہیں کیا ججوں میں اختلاف نہیں ایک مقدمہ سیشن میں جاتا سیشن کا مجیسٹریٹ جو لکھ دیتا ہے سیشن کا جج کس کو پھانسی دی جائے وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہاں سے بری ہو جاتا آپ کیا عجیب جاہل حکومت نے جج بٹھا دیے ایک کہتا پھانسی چڑھا دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑ دو چلیے اس نے چھوڑ دیا ہائی کورٹ میں وارث جو تھے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا سپریم کورٹ نے کہا نہ پھر لگنی چاہیے کیا ججوں میں اختلاف نہیں تو بھائی علماء میں اگر اختلاف ہے مسائل میں تو یہ کوئی بری بات نہیں جن علماء نے کہا کہ لاؤڈ میں نماز جائز ان کے نزدیک لوگوں کی ہمدردی تاکہ لوگوں کو نماز آسانی سے ہو جائے پریشانی نہیں ہو کتنا ہی مجمع ہو تو لوگ نماز پڑھ لیں ان کے نزیبی قوم کی بھلائی اور جنہوں نے کہا نہیں ہوتی ان کے نظیبی قوم کی بھلائی ہے کہ جناب قوم کو اس سے بچایا جائے خود میں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھا تھا دونوں مسئلے میں نے بیان کر دیے یہ نہیں کہ آپ یہاں آن کر کل کہیں بھائی مولانا یہ مسئلہ بیان کر لیا تھا لاؤڈ بند کر دو تو علما میں اس میں رائے میں اختلاف ہے اب جو حضرات ایک رائے کو قبول کریں ان سے کچھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہم اگر نہیں پڑھاتے تو ہمارے یہاں بھی ہم لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کہ اس سے جو نکلتی وہ کیا ہے اب سدا یہ کیا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کو اور اس میں کہیں گے ہم اپنی زبان میں صدا باز بش فارسی اچھا اب آئیے یہ کیا ہے اور سے سنیے آپ آپ کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں جہاں پہاڑوں جنگل اس میں آپ آواز نکالیں آپ نے منہ بند کر لیا پیچھے سے آواز آئے گی آ یہ جو پیچھے سے آواز ہے یہ آپ کی آواز نہیں یہ ڈپلیکیٹ ہے یا نہیں لیکن اسی طرح آپ پل کے اوپر سے گزریے کوئی دھوبی کپڑے دھو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس نے کپڑے کو پٹک دیا ہوگا بعد میں اس کے پٹکنے کی آواز آپ کو آتی ہے یہ ہے صدا باز گشت کسی گمبد میں آپ چلے جائیں آپ وہاں یہ آ تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹکرا کے نکلتی آ تو لوگ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آواز اینتلی سیر میں ٹکرتی ہے ٹکڑنے کے بعد اس سے ایک ڈپلیکیٹ آواز پیدا ہوتی ہے جو بولنے والے کی اپنی نہیں ہوتی یہ ہے فن معاملہ اب جس پہ کیا ہے عمل کریں اچھا اب آئیے ایک مرید کی نظر میں تیر کا مقام کیا ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ تصور کے مسائل چھڑکئے تو یہ سارا رہ جائے گا اعلی حضرت پاگل بریلوی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس کو پیر بنائے آدمی تو موری یہ سمجھ لے کہ پیر کے ہاتھ پر بک گئے بگ پیر کے ہاتھ دیکھیے تفصیل پڑھنی ہے کہ اس فقی کی کتابیں تصور کو طریقہ چھپ گئی ہے عام بازار میں ملتی اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تجدیدِ دید اور تعلیم دیت میں کیا فرق تجدیدِ بعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ سردر ہو جاتے ہیں برامیوں کا ارتقا کرتا تو اپنے ہی شیخ کے پاس جا کر کہتا کہ ذرا تجدید بیز کر لیں کیا مطلب کہ دوبارہ توبہ کروا لیں اپنے گناوں اس میں کوئی حرج نہیں ایک ہے تالیب بیس یعنی کسی بھی بزرگ کو دیکھ کر اس کے تالیب ہو جائیں تالیب ہونے میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں اگر اپنا شیخ نہیں ہے کیا انتقال ہو گیا کسی اور شیخ کے پاس بیٹھنا اس سے تعلیم ہو جانا ہے. اس سے اقتصاد فیض کرنا یہ جائز فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام سنت نے یہ موقع کا کیا کہ شیخ اس کا وہی ہوگا جس سے اس نے پہلے بیٹھ کی کسی نئے شیخ سے جو فیض ملے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے شیخ ہی کا فیض اس کے ذریعے سے مشتق آ رہا ہے اب تیسری استعلا تبدیل پید ہیں وہ جائز ابھی آپ نے دیکھا سیرسا میں بڑے اچھے سفید کپڑے خوبصورت ان سے دیکھو گا کوئی ان سے خوبصورت نظر آ ان سے بیک ہوگا کوئی ان سے اچھا نظر اس سے بے پو گا کہ تبدیلی بہت جائز میں تبدیلی بہ جائز میں پیر ایک ہی ہوتا ایک مرتبہ میں حضرت اللہ مولانا نظریہ الدین سا رحمت اللہ تعالی مدنی ان کی محفل میں کسی نے مسئلہ پوچھا صاحب ایک شخص جو ہے کسی سے موری دوسرے سے بیت ہو جائے مرکت کے لیے تو کیا حرض پر ماں برکت کی بہت میں تو کوئی حرج نہیں مگر باپ ایک ہوتا چچا کا ہی ہوتا بھائی چچا اگر دو چار ہو تو کیا برف پڑتا لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہاں تو پیر بھی اسی طریقے سے ایک ہوتا تبدیلے بہت جائز میں ہاں اس میں لکھا اپنے جب عورت پر حسلے جنابت وادی ہو جاتا کیا وہ عورت بھی آدمی کی طریقے سے غسل کرے گی اگر نہیں تو کیا طریقہ بالکل غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اچھا آج کل مہنگائی عروج پر ملازم پیشہ طبقہ پریشان صاحب نصاب ہی ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے اقتصادی مسائل حل بتائیے جو کوئی اقتصادی کان کرن کرنا اقتصادیات کے ماہرین کو بلانا ہم بھی اس میں رائ بس ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر مہنگائی عروج پہ ہے تو زکات تو معاف نہیں ہو مہنگائی عروج پر ہے تو فطرہ تو دینا پڑے گا مہنگائی عروج پر ہے اسی لیے اس میں قاعدہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے جو اصلیات سے خارج ہے اگر آپ کے پاس پیسہ اور سال بھر بیت جائے تب آپ کو زکات دینی ہوگی یہ کام کرا جائے گا زبردستی ہر میں زکات دے گا یہ کام ہوائی جو اصلیات کیا ہے ایک آدمی کی بیس ہزار تنخواہ وہ بیس ہزار روپئے کی آمدنی اللہ تعالی کی ایس سی کو زندہ رکھیں بجلی استعمال کریں یا نہ کریں بل تو آتا ہے آپ کے پاس اور اللہ تعالیٰ فون کے محکموں میں بھی زندہ رکھے کہ چاہے کریں یا نہ کریں بل آ جاتا ہے یہ سہولتیں دوسرے ملکوں میں آپ کو نہیں ملیں گی جو ہمارے یہاں پاکستان ہے چاہے آپ کریں یا نہ کریں بل آ جائے گا آپ کے پاس یہ بل تو آپ کو دے تو بیس ہزار روپے اس کا مہینہ خرچ ہے اس پہ سکاتا نہیں اس لیے کہ وہ اس کی حادت میں شامل اس کے جو ہوئے اصلیاں ہیں اس میں وہ موجود ہے اس لیے وہ جو وہ زکات نہیں دے گا اور کسی طریقے سے جو مال اس کے پاس ہو اور سال بھر بیت جائے تو زکات کتنی دینی سب اٹھا کر کے دیں گے ارے بھائی چالیس و حصہ دینا چالیس ہزار گھر ہوں تو ایک ہزار دینا انتالیس ہزار تو آپ کے پاس بچ گئے اگر یہ ہوتا کہ انتالیس دے کر ایک ہزار رکھنا ایسا تو نہیں اچھا پھر دوسری بات کیا دوسری بات لیکن کتنی پیاری ہے اگر آپ اس کو اور سنیں مجھے بتائیے یہ پریشانی کا معاشی دور ہے ہمارے بھائی بہن چچا زاد بھائی خالا زاد بھائی زاد بھائی تایازاد بہن ہماری خالہ خالا زاد بہن یہ بھی آخر ہے اس کا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا یہ ہیں تو آپ باہر کیوں دے دیں آپ اپنے گھر میں زکا دیجیے آپ یہ خالہ کا بھلا ہو آپ کے خالہ زاد بھائیوں کا بھلا ہو چچہ زاد بھائیوں کا بھلا چچا زاد بہنوں کا بھلا کس نے کہا جا کر کے بھائی میرے مدر سے میں آپ زکات دیجیے جا فرما وزیل قورمہ ول یتیموں کو بعد میں کا وزیل قورمہ جو آپ کے قریب والے ان کو دے اور علماء فرماتے اپنے عززہ کو اقربا کو زکات دینا دوہرا سوال وہ دوہرا سوال کیا ہے ایک تو ثواب زکات نکالنے کا اور ایک اپنے اعزہ کے ساتھ سلوک کا سواب سوال آپ کو کس نے کہا تھا نانی کو نہیں دیں گے آپ چار چینل بنائی ددیال میں اوپر کسی کو نہیں دیں گے اس میں والدہ والدہ کے اوپر کسی کو نہیں دیں گے نانا نانی وغیرہ کسی کو دیں नीचे اپنا لڑکا اس کی اولاد ہوتا پاتے اس کو نہیں دے ادھر آئیے اپنی لڑکی لڑکی کی اولاد اس کو بھی نہیں دیں گے میاں بیوی بی کو نہیں دے گا بیوی بی میاں کو نہیں اگر मियां زکات ہوتی کہ میاں بیوی بی بی میاں کو کسی غریب کا بھلا ہوتا ہی قیام ہے سمجھ گئے اور سید کو زکات نہیں دے آشمی کو زکات نہیں دے گا سبحان اللہ حضور فرماتے کہ سنو جس پر زکات واضح ایسا طریقہ نکالا کہ اپنے گھر کا بھلا کرنے کے لیے تم پر ڈال دیے کہ بھائی زکات دو میری اولاد حضور فرماتے زکات دو اتنا ثواب اتنا ثواب نہ دو کہ یہ آزادیت خبردار میری اولاد کو مت دیں تاکہ کوئی سر انگلی اٹھائی نہیں سکے پیارے مستفا کو بتارے تو سید کو نہیں دیں گے ہاشمی کو نہیں دیں گے چچا کو دیکھ سکتے ہیں تایا کو دیکھ سکتے ہیں خالہ کو دے سکتے ہیں خالہ بھائی کو دیکھ سکتے ہیں چچا دار بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں تایاداں بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ نکال کر خود اپنے گھر میں تقسیم کرو اور یہ بات غلط مشہور ہے کہ آپ دیں کہ یہ لو خالہ جان یہ زکاط کے پیسے آپ استعمال کریں نہیں بلکہ بڑے ادب سے جیسے بڑے کو نظرانہ دیا جاتا ہے خالا جان یہ پیسے ہیں میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں یہ لیجئے میری طرف سے آپ کو عیدی ہے اپنے بچوں کے لیے عیدی دینے پڑے عزت وقار کے ساتھ دو کہ عزت نقص بھی مجرو نہ ہو اب مجھے بتا بتائیے کتنا شاندار نظام ہے اس کو اپنے اوپر باہر مت سمجھو اپنے بھائیوں کا بھلا کرو اپنی بہنوں کا بھلا کرو یعنی جو رشتے زکات دینے انہیں کو زکات دو تاکہ کہیں جائے آئیے کیا غیر مسلم بینک سے منافع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہندوستان میں یہ فتوا مفتی اعظم ہند نے شاید جو ہماری بنیادی کتابوں میں سب سے پہلے یہ متفق ہو جائے کہ وہ بینک مکمل غیر مسلموں کا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا باہر تو ہے لیکن ہمارے یہاں جتنے بھی بینک میری معلومات کے مطابق اس میں پاکستان کا شیر ضرور ہوتا کوئی بھی بینک اگر کھولے کوئی اگر بینک کھولے سب پیسہ ہمارے یہاں سے نفع کا لوگ کر کے لے جائے تو حکومت کو کیا بچا ہمارے یہاں کیا نفع لہذا یہ بینکنگ قاعدہ کہ جب کوئی بینک ہمارے یہاں کھلے گا تو اس میں پاکستان کا حصہ ہوگا ایک بھی اگر اس میں مسلمان شیئر ہولڈر ہے تو اس سے نفع جائز نہیں ہوگا ہاں مکمل کافروں کا بینک ہے اس سے نفع لیں تو کافروں کے بینک سے نفع لینا وہ سود ہے اس کو سود کہیں گے اس لیے کہ سود میں دونوں طرف مالیں معصوم ہیں جائے. ادھر بھی معصوم مال ادھر بھی مالے معصوم کیونکہ کافر کا مال معصوم نہیں مسلمان کا مال معصوم ہے پاک اور صاف اس لیے کافر بینک سے اگر لیا جائے یا ادارے سے تو وہ سود ہے نہیں لیکن اس کی تحقیق یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا بینک ہے جو مکمل کافروں کا جس میں پاکستان یا پاکستان کے کسی سرمایہ دار کا کوئی حصہ نہیں تب یہ بات ہوگی اس کے بعد کیا کسی مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے خون دینا جائز اس میں بھی دو مسئلے ہیں وہ بھی سن لیجیے خون دینا بنیادی طور پہ حرام اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ خون دینا حرام بعض ملما ہیں کسی کی جان اگر خطرے میں ہو تو جان بچانے کے لیے خون دینا کو المانے جائز لکھا تھا اس نے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ خون دینا حرام وہ کہتے ہیں خون دینا تو نفس قطعی سے ثابت ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ خون دیں اس کی جان بچ جائے گی یہ زن ہے مطلب یہ گمان ہے کہ یہ زن تو اب یقین پر عمل کریں یا ظن پر عمل کریں اس لیے وہ کہتے ہیں خون نہ دیا تو ڈاکٹر کہتا نہیں کہ جان بچ جائے گی لیکن علماء کی بہت بڑی جماعت اس کی قابل ہے کہ کسی بھی جان اگر خطرے میں ہو جیسے جان کے خطرے میں حرام چیز اتنی کھا لی جائے کہ جس سے جان بچ جائے اس لیے اتنا خون دے دیا جائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کو متاثر تو انہوں نے جائز لکھا کیا عقائد اہل سنت امام اعظم کی کسی کتاب سے ثابت ہیں یہ تو بڑا جی بھری سوال کیا آپ نے ارے وہ سارے مسائل انہیں کی کتابوں سے تو ثابت اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ خبر یہ کہ کوئی اور دوسرے مسائل جو ان کے بعد پیدا ہوئے وہ ان کے ماننے والوں کی دوسری کتابیں ان کے شاگردوں کی ان کے شاگردوں کی ان کے شاگردوں کی ان کی کتابوں میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے کہ جنہوں نے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ پر پوری پوری زندگی عزیزا گرامی لگا دی پوری پوری زندگی لگا دی ایسے لوگوں نے جو امام صاحب سے مسائل رہے وہ انہوں نے بیان کیے اور اس کے بعد میں یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ان کے ماننے والے جب بھی کوئی نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو رہنما اصول ان کے لے کر اور اس میں ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں اس کی بنیاد سن لیجیے کیا ہے اس کی بنیاد دو حدیثیں ہیں وہ دو حدیث ہیں کیا ہیں ایک تو ہے حضرت ابو موسا اشد رضی اللہ عنہ اور ایک حدیث ہے حضرت ماز ابن جبن رضی اللہ عنہ حضرت ماز کم عمر تھے نوجوان حضور نے ان کو یمن کا آزری بنایا پر مت جا یمن جان। جانے کے لیے ان کو تیار کر دیا حضور نے خود پوچھا یہ بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے انہوں نے کہا حضور پہلے میں قرآن میں دیکھوں پر میں اچھا اگر وہ فیصلہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے اب کیا کرو پر میں پھر میں حدیث میں دیکھوں اچھا اگر وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ملے اب کیا کرو کہنے لے گے میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن اور حدیث سے فریق ہو انہوں نے فرما بالکل تم نے ٹھیک کہا بلکہ دعا کی کندہ قبر تبارک قبر میں تیری ہم و سنا کرتا کہ تو نے میری امت میں ایسے مرد پیدا کروایا بالکل اسی طرح کا ایک مسئلہ حضرت ابو موسا اشاری رضی کا سے بھی ہے کیا مطلب ہوا کہ بے عین ہی اگر اس میں فیصلہ نہیں ہو مثلاً کوئی دیوا کو باندھ کر چڑھ جائے کے صاحب بتائی قرآن میں کہاں کہ پتا ہراں بس لوگ کہتے ہیں نا کرو جو قرآن سے پران میں تو نہیں کھودتا ہلال کیا کرو گے کھا گے خود کا نے کتنا شاندار غسول بیان کرا فرما ہم نے جو تمہارے پاس اپنے حبیب اپنے نبی کو بھیجا ہے یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے ایک اصول بیان ہو گیا کہ پاک چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ناپاک چیزیں ہمارا رسول تم پر حرام کرتا ایک اصول بیان ہو گیا تو اس لیے سارے عقائد بھی امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں جو ساروایا کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہیں اور فط ہنکی کی بہت ساری کتابیں جو درس نظام میں پڑھائی جاتی ہیں سارا نظام امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا اچھا جناب کسی صاحب نے پوچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سننی ہے ان میں اصل میں بہت سارے مسائل ہیں ہمارا میں تو بہت چھوٹا ہوں علماء اہل سمنا کا اختلاف ہے جو تقریب کرتے ہیں بہت شاندار بولتے ہیں بنیادی طور پہ وہ وکیل ہیں رائے کو پہاڑ بناتے پہاڑ کو رائے دیں بہت اچھی تقریب کرتے ہیں علماء کا اختلاف کیا ہے اختلاف اس میں ہوا مثال کے طور پر انہوں نے کہا دیت کا مسئلہ کیا ہے کوئی آدمی یا عورت قتل ہو جائے اس کی بیت کیا ہوگی مثلاً بیت کا مطلب ہے خون بہا یا یوں سمجھ لیں آپ کے مقدول کا جرمانہ قاتل سے لینا اس میں ہمارا مذہب کیا ہے اگر امام اعظم چاروں امام اس پہ متفق کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرد کے لیے اگر بیت ایک لاکھ روپے مقرر ہو جائے ختان قتل میں اور عورت اگر قتل ہو تو اس کی دیت آدھی ہوگی مرد کی ہوگی پوری ایک لاکھ اگر دیت ہے تو عورت کی ہوگی پچاس ہزار تاہر قادری صاحب نے چاروں اہما سے اختلاف کر کے بہت بڑا مقالہ لکھ کر یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کی دیت بھی پوری ہوگی اور عورت کی دیت بھی پوری ہوگی یا اس لیے کہا کا ہوگا شاید کہ کچھ خواتین سپورٹ میں آ جائے یہ ہوا پھر کئی ایسے مسائل وہ اچانک ایسے کرتے ہیں جو انہوں نے فلموں میں کام کرنے والوں کا ایک بورڈ بنا دیا اسلام آئیے فلموں میں کام کرنے والے اس میں کیا ضرورت ہے مناز الخران کا بورڈ بنانے ایک کوئی ہیرو ہے اس کو ڈائریکٹر بنا دیا اس کا وہ فلموں میں اسلام پھیلائے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ فلموں میں اسلام کیسے پھیلے گا یہ بن گیا ہے بورڈ ہم نے کہا اسی لیے ہوگا شاید کہ اس میں یہ ترمیم ہوگی کہ بھئی ایسے ناچنا صحیح نہیں برقع پہن کر ناچا باپردہ طریقے سے نہ کرا کچھ یہ مسئلہ ہوگا پھر تو یا ایسے کوئی نہ کوئی شوشے ہو. ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں چائنا گراؤنڈ میں تقریب کر کے کہا پورے ان کے سیاست اور یہ سارے ثبوت ایک ایک موجود ہی. ہو سکتا کسی مولوی کے پاس اتنے ثبوت نہ ہوں جتنے میرے پاس ہیں یہ میں احمد لحاظ سے کہتا ہوں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا کرائنا گراؤنڈ میں تقریب کی کہا کہ اب میں جب تک اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا چین سے نہیں بیٹھیں گے سیاحوں سے سی بات یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی کہ پاکستان میں سیاست میں آؤ الیکشن لڑو اور اسلام نافذ کرو بیٹھوں گا نہیں چین سید اسلام نہیں آئے کیجیے الیکشن لڑے ڈبہ کھلا تو سارے ڈبے کھا نہ صوبائی کا کوئی جیتا نہ قومی کو تو اس قسم کے وہ باغ معاملہ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سدھر جہاں جو اچھا ہے رہا ان کی تقریب ظاہر وہ تو آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ان کے دلائل معاملہ سنیتی کی طرف مائل ہوتے ہیں مگر چند نوک نوکل اپنے وہ درست کر لیں بہت اچھا ہے جیسے ان سے اخبار والوں نے بھائی آپ کا جو مناج القرآن ہے اس میں شیعہ مدرس بھی آپ نے رکھے وہاں مدرس بھی رکھے جو مدرس یہ خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا اس کی کیا ضرورت انہوں نے جواب یہ دیا آپ جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا وہاں مدرس نہیں ہوتا کیا وہاں کیا نام ہے اہل حدیث ماسٹر نہیں ہوتا اسی طرح یہ کابد ہے کیا وہاں بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں ارے بھائی جب آپ کا ہے تو اس نے دوسروں کا کیا دام لہذا لہٰذا آپ کو خود کو کچھ کرنا چاہیے تو اس قسم کے اختلافات ہیں جس کو میں نے بیان کر دیا اور یہ یہاں بیان کرنے کی بات نہیں لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی مولانا نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے کتنی باتیں کہیں اور ہر ایک بات کا ثبوت اپنے پاس ان کی ویڈیو میں آڈیو میں یہ سب میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور میں مجھ سے عم کرتا کہ سیاسی جماعت کھولو اور الیکشن لڑو وغیرہ وغیرہ اللہ اکبر اور فرمائی آدمی को بات کرنی ہو تو کوئی ایسی بات حضور کی جانب کیوں منسوب کرے اپنا منصوب ہوں ڈنڈیا آسان کام تو یہ تھا آپ کیا فرماتے ہیں کہ جن ممالک میں سورج نکلتا ہی نہیں وہاں نماز اور روزوں کا کیا حکم ہے شفیع صاف صاحب کوئی میرے بھائی اس کے سوا اور بھی تو کچھ مسائل تھے ہمارے یہاں تو کم سے کم سورج نکلتا غروب ہوتا ہے سمجھ گئے تو ہوتا یہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے کہ بعض ممالک شمالی امریکہ کی طرح ایسے ہیں کہ جن میں چھ مہینے رات اور چھ مہینے دن رہتی اور یہ بتا دوں کہ وہاں آبادی نہیں دنیا میں نہیں گھومیں وہاں آبادی نہیں چند مسائل ضرور مثلا تقریبا یورپ لندن سمیت دو مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں ایشان کا وقت ہی نہیں ہوتا یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے غروب ہونے پر وہ تیرہ یا چودہ پندرہ ڈگری پر پہنچتا ہے ایشان کی نماز کے لیے جو متھیاس ہے آلات اٹھارہ डिग्री پر پہنچے تو ایشان کا وقت ہوتا ہے تو سورج اٹھارہ ڈگری پر نہیں پہنچتا یعنی صبح طلوع ہونے تک مغربی کا وقت رہتا उसके اس کے بعد होता طلوع ہوتا ہے ہتیا کی جائے ایشان بعض لوگوں نے کہا کہ چوں کے شرط وقت کا پایا جانا شرط جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز کیسی لیکن علما نے پھر بھی غور کیا اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں خالی چار نمازیں پڑھوں اور حضور سے تو ثابت کہ پانچ نمازیں پڑھی جائیں اور یہ کہا جائے چار پڑو گے تو سست ہو جائیں گے ایک کی آپ نے رعایت دی دو چار کی رعایت پوری کر لیں گے اب کیا کیا جائے تو علماء وہاں بھی فرماتے ہیں کہ قضا پڑھو جو دن نکل جائے وہاں ایشان کی قضا نماز پڑھو ناروے ایک ملک ہے بڑا قدرت کا ادیب کرشمہ ہے کوئی سائنس کا تعلیم علموں کو بتائے ہماری تسلی کرے وہ یہ ہے کہ سال ناروے دنیا جمع ہو جاتی ہے سورج ادھر سے نکلا مشرق سے مشرق میں غروب ہوا غروب ہونے کے چند منٹ کے بعد مشرق سے طلوع ہو گیا ایک دن پورے سال میں ایسا کہ غروب کے فوراً بعد طلوع ہو گیا شاید اتنا من بھی نہیں ملتا کہ آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے لیکن وہاں نماز اگر چلی جائے تو قبضہ نماز پڑھے اب آگے ایک حذیب سے اسٹگل آئے فرض کیجیے کہ وہاں آبادی ہو گئی یا چھ مہینے کی گئی چھ مہینے رات تو قرب قیامت میں بھی دن بڑھ جائے اور یہ قرب قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ فرمایا مہینے ہفتے میں گزر جائیں ہفتہ ایسا لگے گھنٹوں میں گزر جیسے آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جائیں لیکن ایک علامت قیامت کی یہ ہے کہ دن بہت بڑے ہوں گے تو صحابہ نے کہا حضور نماز ہم کیسے پڑھیں دیکھیے حضور نے خود فرما دیا فرمایا تخمینہ لگا کر نماز پڑھو کیا مطلب ہوا اگر کہیں چھ مہینے رات ہے اس کے قرب و جوار میں اگر کہیں طلوع اور غروب ہے تو وہاں کا طلوع غروب کیلنڈر لا کر آپ تحرینا لگا رہے کہ وہاں نماز پڑھیں تاکہ نماز کی عادت رہے یہ نہیں کہ چھ مہینے میں ایک پڑھیں گے ہاں مستقبل کیا ہوگا ایک شہری اور ایک ہی افطار ہوگی اور آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا سمجھ گئے تو یہ ایسی الجھنوں کے مسائل یورپ میں وہاں کے رہنے والے علما نے ہلکیے ہیں اور ایک بہت بڑے عالم دین یوروپ میں ہالینڈ میں جن سے ہماری ملاقات ہے بریلی شری ایک عرصے تک فتویٰ لکھتے رہے حضرت اللہ مولانا عبد الوازی صاحب دامت برکاس ملال ایسے جو مسائل یورپ کے پیدا ہونے والے ہیں فتویٰ یورپ کے نام سے انہوں نے کئی فتویں کس میں لکھیں ہیں اور اس کی الحمد للہ کافی ہمارے پاس بھی موجود انشورنس سود میں تقابل کیا ہے اور کیا انشورنس جائز ہے یہ مسئلہ ہے مسئلہ انشورنس کا آپ نے گاڑی کی انشورنس لی چھ لاکھ کی گاڑی آپ کو دو لاکھ روپے میں انشورنس ہوا آج آپ نے دس ہزار روپے دی پر کوئی آدمی بجلی کے کمبے میں گاڑی مار رہے بھرے ہیں دس ہزار حکومت سے کتنے لے گا چھ لاکھ چھ لاکھ کی گاڑی کیسے غائب ہوگا اور دوسری بات سنیے کوئی صاحب اگر یہاں انشورنس کی دنیا کہیں تو مجھے بتائیے جی. گاڑی نئی لی انشورنس نہیں ہوا اور جا کے نالے میں پھینک دی دلال کو پکڑے پچھلی ڈیٹ میں انشورنس کروا نا. آدھے پیسے وہ لے گا آدھے آپ لیں یہ تماشا ہمارے یہاں آپ نے بیوی بی کا انشورنس کروایا آپ کسی منجی وکیل سے پوچھی ہائی کورٹ کے کہ آپ نے دس لاکھ کا انشورنس کروا اپنی بیوی بی کے نام کھانا پکاتے ہوئے بیوی بی بی جل گئی خدانہ خاصتا اب آپ پہنچے جناب روت ہونے کے بعد چالیس و دسواں کریں انشورینس سالوں نے دعوی کر دیا کہ ہمارے بہنوں کمبک نے انشورنس لینے کے لیے ہماری بہن کو جلا لیا بک بکتی پھر آپ دس سال تک ان کا مقدمہ بات یہ ہے کہ آپ دیر کتنا رہیں لے کتنا رہیں اس میں اسلام مائفیشن اسلامی طریقہ کیا ہے نظریہ کی کونسل نے مالیہ کے نظام انشورنس کا نظام بینک کا نظام یہ پورا بنا کر حکومت کو دیا لیکن حکومت جو ہے حکمرانوں کے قسمت میں خیر لکھی نہیں اللہ تعالی لہذا وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے اس کو نہیں کرتے اس کے بیس جلد جب میں قومی اسمبلی اے چھ اے چھ اے چھ ایسی؟ چھ ایسی میں تھا تو میں چھیاسی میں نظریاتی کونسل کی بیس جلدیں ہمیں ملی کہ اس میں قومی اسمبلی میں بحث کی جائے لیکن بحث کا وقت کیا تھا تین دن یہ بیس جلدوں پر تین دن کیا بحث ہو سکتی ہے خالی حکومت کی ڈرامے بازی ہوتی تو حکومت کام کرنا نہیں چاہتی کرنا چاہے تو آپ انشورنس کا نظام علماء سے بنائیں تو دیکھیے علماء بنا کر کے آپ کو دیں گے جو جائز طریقے کا ہوگا لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور لوگ آرام سے بھی بچ جائیں گے دیوبندی امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے نماز ہوگی یا نہیں مختصر تو یہ کہ جب اس کی نہیں ہوتی تو آپ کی کام یہ ہے ہمارا سیدھا مسئلہ اور حدیث شریف نے جس کو امام اوکیلی نے نقل فرمایا بے دین بد مذہبوں سے متعلق سنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اس کا مسلم نہیں کچھ ابن ماجا میں امام اوکلی جو حدیث کے بہت بڑے امام گزرے انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ان سے اعلی حضرت فاضل برین بیان فرمایا بلا تشار بو بے دین بد مذہبوں کے ساتھ بانی مت دیے ولا تو آ ہوم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھا ولا تجا لے ان کے پاس بیٹھ مت ان کے جل سے اور ان کی مجلس میں ولا تنا کے ان سے نکاح مت کرو ولا تلو ماں ان کے ساتھ نماز مت پڑھو ولا تلو عل وہ مرن تو ان کے نماز جنازہ نہ پڑھو اس حدیث کو امام و خلی نے نقل کیا لہذا ہمیں بچنا چاہیے اور جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں سیدھی بات وہابی وہادی کے پیچھے نماز پڑھیں سنی سنی کے پیچھے نماز پڑھیں دیوبندی دیوبندی کے پیچھے پڑھیں اہل, اہل عدی کے پیچھے پڑیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا ہر آدمی اپنے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا سعودی عرب میں جب وہابیت نہیں آئی ہر کہ اگر حنفی امام نہ ہو ہم شافی کے پیچھے نماز پڑھ لیں سنی ہے حملی کے پیچھے پڑھ لیں مالکی کے پیچھے پڑھ لیں اگر سننی ہے سارے امامت اگر پائے گا سعودی عرب میں چونکہ کچھ مسائل میں اختلاف کا پہلے ترکیوں کے دوران انہوں نے کیا, کیا کہ چاروں سمت چار مسلح بچاتی چاروں سمت کتنا آسان ہے امام اعظم کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے ہنسی امام شافی کا ماننے والا شافی امام کے پیچھے پڑے امام احمد امن حمبل کا ماننے والا ان کے پیچھے پڑے امام مالک کا ماننے والا مالک امام کے پیچھے کوئی جھگڑا ہی. ہی تو یہ مختصر میں کر اچھا آپ نے یہ لکھا شاید جمعے کی نماز میں آپ تھے ہمارے یہاں اس لیے آپ نے حوالہ دیا محترم شاہ صاحب آپ نے کل جمعے کے بیان میں جو قرقبام مسجد اسپین کا ذکر کیا تھا اس کو دوبارہ بیان کر دیں بھائی اس کو دوبارہ بیان کرنے کا کیا فائدہ یہ مسائل کیلئے ہم بیٹھے مختصر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا تاریخ بنگ زیاد ہے آپ جانتے ہیں تاریخ میں کشتیاں جلا ہیں اور اتر گئے اترنے کے بعد جب کشتی جلانے لگے تو جرنل سے پوچھا لوگوں نے یہ اسباب پر تو نظر نہیں چاہیے کبھی کوئی وقت پڑ جائے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا تو جان بچانا بھاگنا بھی تو یہ بھی تو یہ بھی تو شریعت تھے پر ہم اس پر ان کو پتے کر رہا ہیں یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے ہاتھیں ہیں جانی اللہ یا فتح کریں گے اور یا شہید ہو جائیں ایسے عزم مصمم کے ساتھ وہ جناب اترے اس پین ابھی بھی اس پین میں وہ جبل تاریخ مشہور ہے جس پہاڑ پر تاریخ دن زیاد اپنے لشکر کو لے کر اترے ماں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی مجاہدین جتنے تھے اس زمانے میں کوئی لالچ والت قسم کی بات نہیں یہ سب کے سب آدھے زیادہ ہجرت کر کے پھر مدین شریف آ گئے اپنے دوسرے کاموں میں دوسری مہمات میں لگ گئے کچھ لوگ وہاں رک گئے اب وہاں حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اپنا مسائل حالات سات و سو آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت اسپین مسلمانوں کے سے چلا ایک سو سال میں مسجد بنی مسجد پرتب ایک سو سال میں نے پورا اس کا وزٹ دیا وہ چھت کی قدرت دیکھی ستون دیکھیے دیواریں دیکھیے اتنی شاندار تو انہیں بادشاہوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ یہ مسجد ہم سے چھین لی گا ظلم کیا ہوا اسپین والوں نے اس میں گرجا بنا دیا بگہ جگہ جگہ بت لگا دی اور مسلمانوں کو پریشان کرنے ان کو دہشت میں ڈالنے کے لیے یہاں باڑ لگا دی مہراب کیا کراب بالکل اسی طرح قرآن کی آیتیں لکھیں منبر شریف پاؤ اپنے آب و تا کے ساتھ بنا لور حشر کی آیتیں میں لکھی ہوئی ہیں پتھر پر مختلف منقش آیتیں بھی سب اور جگہ جگہ بت یہ آپ جانتے مسجد کا ستون ہے تو جب عمارت بہت بڑی ہو تو آپ نے مزید نبی دیکھا ہوگا کہ چار ستون ایک جگہ آتے ہیں تاکہ پورا لوڈ اس پر ڈالا جائے چار ستون جہاں جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کے بادشاہوں نے کیا کیا اس میں ایک خلا بنا دیا چھوٹا سا کمرہ کو چھ بائی چھ کا ستون بہت بڑے بڑے ہیں تاکہ لوگ اس میں احتکاف کریں احتکاف کے کمرے بنا ان سب میں بٹ نصب کر دی ہم جب وہاں پہنچے جیسے میں پہنچا کسی حالت میں تھا میں چھڑی ٹوپی یا پگڑی یا شیروانی تین چار موبائل ان آ کے گھیر لیا چاروں سے میں نے اللہ رحم کر سعودی عرب کی ذریعے بھی جیل میں ڈال کے بھول جائیں گے تو پتہ نہیں لگے ہم نے کہا دیکھے کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا پوچھا نہیں تو ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے سوی دروازہ دیکھنے کے بعد مسجد کرتبا میں جب گئے تو باہر سے انہوں نے موبائل پر فون کیا تو مسجد کرتبا کے جو پہرے دار ایک درجن وہ آگے ہمیں ریسیو کر دیکھنے دروازے پر وہ کچھ نہیں کریں گیارہ یورو کا ٹکٹ لیا گیارہ یورو کا ہم نے ٹکٹ لیا اپنی مسجد میں جانے کی اس عملے میں خباست یہ تھی اسپینش میں اس نے کہا چونکہ میں جن کے ساتھ گیا وہ اسپینش جانتے ہیں تو اسپینش میں اس نے کہا وہ انگریزی بھی نہیں جانتے کوئی اور زبان بھی نہیں کہا کہ ٹوپی اتار یہ اتار میں نے کہا کیوں کہ مسجد نہیں یہ گرجا کیوں گرجا ہمیں ٹوپی کی ضرورت نہیں اور یہ جوتے آپ پہن کر کے جائیے یہ آپ کے مسجد نہیں یعنی باور کرانا چاہتے ہیں کبھی مسجد بنی ابھی گرجا بن گیا جوتے پہن کر کے جائیے گرجا اور جناب یہ پگڑی اتاری میں نے کہا یہ ہمارا لباس یہ ہمارے لباس کا حصہ اس کو ہم کیسے اتارے اور یہ جوتے اتارے نہ اتارے یہ ہماری مرضی ہم جوتے اتار کر گئے تو پھر ہمارے لوگوں نے ان سے کہا سپاہیوں سے ہمارے بہت بڑے رشتہ لگا یہ دو رکعت نماز میں نفل پڑھنا چاہتے ہیں اس نو الاؤ کر جائیں کوئی نماز کی اجازت نہیں آپ میں تو اپنے شر, بہت معذرت چاہتے ہیں ایکسکیوز کرتے کہ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بالکل اجازت نہیں ایک بوجرہ والے کے کوئی زندہ دل شہزاد ہیں ہمارے ساتھ وہ کہنے کہ مولانا شام کتیں اذان کہنے کا بڑا شوق میں نہ کہ آگ دو بھائی اذان تو صرف ہے مگر ذرا تھوڑی جیلی آخنا ہے زیادہ لمبی مت آخنا ہے جیسے مدین شریف میں ہوتی ہے ذرا مختصر والے آگ دو اذان وہ کھڑا ہوا oh, اس نے لمبی اذان شروع کر دی oh, جناب اس نے آن کر پیچھے سے گیری بان پکڑا پولیس افسر نے اور کہا تم کو بتایا دیکھا دنیا پھر اور الاؤ نہیں کیا یہ حال خاتمہ اس ٹائم ساری مسجدیں شراب خانوں کلبوں اور اس میں خباست کیا کی انہوں نے کہ ممبر کو باقی رکھا نقش و نگار کو باقی رکھا تاکہ مسلمان دیکھ کر ان کو اصلیت ہو ذہنی خلف شار پیدا ہو یہ تمہاری مسجدوں میں ہمارا شراب خانہ کھلاوا یہ تمہاری مسجدوں میں ہمارے کو لے یہ ظلم تو مسلمان نہیں کیا میں نے مثر کا دورہ کیا ایٹی سکس نے قاہرہ بڑے بڑے شاندار قسم کے مرک اور مسجد ان کے گرجان بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں وقت حضرت کو فتح کیا کوئی اس نے تبدیلی نہیں کی کوئی مسجد نہیں بنائی اسی طریقے سے گرجا یہ کام تو نہیں کیا مندروں کو توڑ کرنا اٹلی جس کو روم کہ ایک بہت زیادہ بڑا شہر نہیں چھوٹے چھوٹے شہر یورپ کے دو گھنٹے میں دوسرا ملک چھو گیا گھنٹے میں دوسرا ملک ایسے جیسے گولی مار چھوٹے چھوٹے سے لے کر کے بیٹھے ہوئے ایک ہزار سے زائد مسجد روم اٹلی میں ایک مسجد بھی موجود ہے ایک موجود سب اسمارٹ ہو گئے کلب بن گئے ہوٹل بن گئے سب اس میں منتقل ہو گئے یہی حال پورے اسپین کا ساری مسجدیں بن گئی اور اسپین پورے یورپ میں ایسا ملک کہ جہاں لفظ مسجد ان کی جو مسجد نہیں بنا سکتے آپ اسپین کی سرزمین تھا اسلامی سینٹر اسلامی کلچر سینٹر الحمدللہ آپ کی دعا تیزی سے نعمت کے پر دو مسجدیں ہم نے قائم کی جب سے وہاں اس ٹین کا دورہ کرو ایک مسجد ہے مدینہ مسجد بارسیلونا میں اور ایک مسجد ہے میں فیضان مدینہ جہاں چار پانچوں نمازیں ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہیں اچھا اب سنیے اوپر لکھا ہوا مسجد فیضان مدینہ یا مدینہ مسجد چونکہ اردو کوئی جانتا نہیں اس لیے گاڑی چل ہے <laughs> جس دن کسی نے ان کو ترجمہ سمجھا دیا تو اسی دن آ کر کے وہ پوچھا پھیر گئے کہ بھائی مسجد تو نہ جائے یہ آپ نے کیا لکھ دیا تو بتا دیا ہمارے اردو زبان میں کچھ لکھا ہوا تو ان کو اردو آتی نہیں تو جب تک گاڑی چلی تین سال سے تو چل رہی ہے اب وہ فرما آئندہ بھی چلتی رہ جناب ایک سوال ہم اہل سنت و جمع عیمہ اہل بیت کی عظمت و بزرگ کی قائل قائز ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء مشاعت اپنے بیانات خطبہ اور کانفرنس میں ان کی سبان حیات ان کے منافق ان کے فضائط ان کی سیدت اور کردار اور ان کی تعلیمات کو گفتگو نہیں کرتے یہ صاحب ہیں کوئی نیم تادری صاحب تادری صاحب آپ کو ٹیڑھو پہاڑ سے اتر کر آئیں آپ کو زمینی حقائق معلوم نہیں کہ محرم شریف میں تمام علماء جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں بھائی آپ گھر سے باہر تو نکلیا نازمباد میں اگر آپ رہتے ہیں گھر سے باہر نکلی آئیے کارا دھر امبیسا میں جوڑیا بازار میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جہاں حضرت علی کے فضائل حضرت مہاتما کے فضائل اہل بیت کے فضائل یہ سب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ہمارے مدرسے میں کر ان سب کا ریکارڈ لے بیان, ہیں بیان ہی ہم کرتے ہیں بھائی دوسرے کیا بیان کرتے ہیں آپ نے دیکھا آپ دیکھنے شانے غریمہ وغیرہ میں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں کتنا بیان کرتے ہیں ادھر ہونے کے بعد وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتے کبھی آپ نے سنی کہ مفصل کو ایک گھنٹے کی تقریب کسی شیعہ عالم نے حضرت علی کی سیرت پر کی کوئی ایک گھنٹے تقریب شیعہ عالم نے امام حسین کی شان پر کی یہ تو الحمدللہ یہ سنیوں کا معاملہ ہے بھائی ہاں یہ ہے کہ اہل سنتی ہی جو ہیں وہی انہیں کے ماننے والے صحیح مانا اے اور اے ذکر کیسے ادب احترام سے کرتے ہیں مر گیا یہ زمان ہماری نہیں ہے ہمارے یہاں سب کا ادب ہے حسن سنی ہے افراد و تفریح خے کیوں کا ادب کے ساتھ رہتے روی شربا میں سنت تو ادب کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگ یہ نہیں ذکر کرتے ہم ایک بار جیسے کہتے ہیں سے مر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ آپ بگ بگ سنی آپ ٹیلی ویژن نے سنی اب تو میڈیا بالکل آزاد ہے بغیر جانے کے جو جی چاہے وہ کہتا بک بک کرتا سب کی رائے ایک بیٹھے تین مولوی بولا بلا نہیں ایک کہتا کہ تین تلاق میں ایک ہی تلاق دوسرا کہتا کہ تین تلاک ہنفی تین طلاق ہو گئی تیسرا کچھ اور رائے دے رہا چاروں طرف بیٹھنے کے بعد سب سے بڑا مفتی آزم وہ ہوتا ہے جو پروگرام کو چلا وہ سب سے بڑا مفتی آزم ہوتا کہ تینوں کی رائے اکٹھی کر کے پھر اس کا جواب دیتا ان تینوں میں ہلوا بنا اس کا نتیجہ گھیر نکلا سب سے بڑا مفتی وہ ہوتا کہتے ہیں اس کو کمپیر کہتے ہیں ہاں آخری فتواں اس کا ہوتا ہے اللہ اکبر یہ دیکھی کس طریقے سے دین کا بگاڑ جو ہے وہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے تو ہم لوگ تو اپنے اعتبار سے الحمدللہ للہ بیت کا ذکر ان کی شان آن مان کے ساتھ کرتے کوئی ادھر ادھر نہیں جاتے اور سوائے اہل سنت کے آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اس قدر وہ یا اہل بہت اخارہ کا ذکر کرتا جیسے کہ سننی حضرات کرتی ہیں آپ چاہیں تو ہمارے یہاں سے اس کی کیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں سارے بیانات آپ کو وہاں سے مل جائیں کسی خاتون نے پوچھا ہے یہ بہرحال میں اس کو اپنی اردو میں بیان کر دوں تاکہ کوئی ایسی بات مطلب یہ کہ میرے اجام کی عادت دس دن کی تھی جو آواری سے نسوانی خواتین پاتے ہیں اچھا کچھ دن بعد ہی ایام خود بخود رک گئے جس پر میں غلط سہمی میں بات ہو کر نماز وغیرہ پڑھنے لگی اس دورانی عمل میں تعلق بھی قائم ہوا شوہر سے دوسرے دن رکے ہوئے ایام دوبارہ شروع ہو گئے میں کافی پریشان ہو گئی تو میرے لیے مسئلہ کیا ہے دیکھیے حیض کے دن جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں دس دس دن تک بھی اگر حیض آئے تو یہ خون ہے خون حیض کا گیارہویں دن اگر آئے تو اس کو استحادت ہے وہ بیماری لفاس بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت میں زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے لیکن دس دن میں بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو جائے گی پانچ دن میں خون بند ہو جائے تسلی ہو جائے تو پاک ہو جائے زیادہ سے زیادہ چالیس دن اکتالیسویں دن اگر خون آئے تو اس کو بیماری کہیں گے اس میں خاتون پر غسل کر کے نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور اگر رمضان ہو تو روزہ رکھنا بھی ان کے لیے فرض ہے گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ شادی بیاہیں آتش بازی کرتے ہیں خوشی میں یہ تو سراسر غلط اور بہت سے عاشق رسول 11 ربی الاول کے رات کو آتش بازی کرتے ہیں وہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں کرتے ہیں اس کی وضاحت کیجیے دیکھیے یہ بات مجھے پہلی مرتبہ معلوم میں کراچی کا رہنے والا ہوں کہ لوگ بارہ ربیع الاول کو آتیش بازی کرتے میرا خیال ہے شاید ایسا نہیں ہوتا ہاں ہو سکتا ہے کہ ربی ال شادی ہو शादी اس نے آتیش بازی کی ہو اور ہو رہی ہو شادی کی آتیش بازی اور آپ نے ربیع الال شریف کے گلے میں ڈال دیا اس کو ایسا نہیں ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا اور کوئی گیارہویں شریف بارہویں شریف کسی خوشی میں آتیش تو یہ آتیش بازی حرام کئی اعتبار ہیں ایک تو حرام اس لیے کہ مال کا ضیا اب آپ آتیش بازی کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہاں سے صاحب سیال کورٹ سے ٹیم آئی آتی بازی کی دو لاکھ روپے اس کو دے رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ دے وہ آتی بازی وہ ادم ہو رہا ہے جناب کے اللہ دیکھ بنا یہ سارا پیسہ ضائع کرنا ہے اور یہ ایک ایک پیسے کا کل قیامت میں حساب ہوگا جو آپ نے بغیر کسی ضرورت کے ضائع کیا مجھے بتائیے کراچی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا ناز آباد کراچی بڑے بڑے غریب علاقے جن کو رات میں کھانے کی روٹی نہیں ملتی اور آپ دو دو لاکھ کی آتیش بادی کر رہے ہیں اطلاع کو حقبر اور کیجیے آپ حکیم سید گورنر گورنر کی حیثیت سے بیان دیا جو اخبار میں چند ایک دن اخبار میں آیا اور دوسرے دن جنگ اخبار میں اس کا اداریہ دیا وہ یہ تھا کہ روزانہ کراچی شہر میں جو شادیاں ہوتی ہیں آتیش بابی تو الگ شادی بیان میں دو کروڑ روپئے کا کھانا پھینکا جاتا ہے دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے وہ شہر جس میں لاکھوں آدمی بھوکے سوتے ہمارے شہر میں دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے اللہ اکبر اخباروں بتائیے کھانے اور ایک نہ کسی غریبوں کو دیں جہاں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کوئی سزوکی وغیرہ میں بھر کر یا غریب علاقوں پہنچانے مدارس کو پہنچا یتیم خانوں میں پہنچا تاکہ لوگ کھائیں تو صحیح اس کو ضائع کر رہے ہیں آپ اور رزق کا ضائع کرنا آج ہی ہم نے حدیث بیان اس پر پوری تقریر ہماری سی ڈی میں وہ کسی بھی جمعے کی تکری نہیں سنی جا سکتی حضور علیہ السلام تشریف اللہ اور توجہ فرمائی ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا جو حضرت عاشیہ صدیقہ کی نظروں سے اوجل ہو حضور آئیں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے صاف کیا دو جہان کے شہین شاہ روٹی کا ٹکڑا صاف کر کے اسے کھا لیں اسے تناول فرما اور اس کو کھانے کے بعد کہاں صدی کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کرو اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر نہ کی جائے یہ جب قوم سے منہ مو موڑ لیتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی عزت کا ادب کیجیے پانی کا ادب احترام کیجیے فالتو مت میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کینیا تنزانیاں مکھنڈو ملنڈی یہ سارے مقامات میں نے افریقہ کے گھومے خصوصاً تنگزانیہ آپ حیران ہوں گے تنگزانیہ میں اسی فیصد آدمی تین وقت کا کھانا نہیں کھاتا اسی فیصد آدمی تین وقت کا جو کھانا کھاتا ہے اس کو سنے آپ کتنا پیسہ ملتا ہے کہ یا تو بس میں بیٹھ کر ڈیوٹی پر چلے گا مہینے میں یا کھانا کھانے میں یہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پیدل جاتے گے اپنے کام کرنے اور جو پیسہ بچتا اس سے کھانا کیا کھاتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے زرعی ملک ہے مکئی بہت زیادہ ہوتی ہے مکئی کو پیس کر جیسے ہمارے یہاں پوسٹر نہیں لگاتے ہلکا جیسے وہ بنا کر کے لئی اس قسم کی لئی بناتے ہیں وہ اس سے مکئی اس میں نمک ڈالتے ہیں چینی کے پیسے نہیں اور وہ نمک ڈال کر وہ بےچارے بڑے چمچ سے کھاتے ہیں یہ ان کا کھانا ہے میں سری لنکا گیا ہوں ایسے غریب علاقے کے جہاں چائے واقف مقدار میں ہوتی ہے چائے کیسے پیتے ہیں ایک کھجور منہ میں رکھ کے چائے پیتے ہیں چینی ڈالنے کے پیسے نہیں چائے ان غریب ممالک کو دیکھیے آپ کو تو اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے ٹھیک ہے کچھ پریشان سب ہیں خوش لوگ لیکن کم سے کم ہم تین وقت کا کھانا تو کھا لیتے ہیں تو روٹی کا اس کا نہایت ادب کرنا چاہیے بہرحال یہ شادی بیاہ میں اس قسم کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے اگر کسی شخص نے زکات نکالی مگر کچھ رقم نہ نکالی جو اس کو حاجت ا... اصلیت حاض اصل اور دیگر کاموں میں لینی تھی اس کے بارے میں بتائیے مسئلہ یہ کہ آپ نے تو سوالی ہی درست نہیں لکھا جب اس نے زکات نکالی تو اپنی حاجت اصلیہ کے کیسے لگائے یہ تو حاجت اصلیہ کے بعد زکات نکلتی تو آپ کا سوال درست نہیں کی. یا جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس کو بتائیے یا یہ کہ زکات کی رقم نکالی اور سب دی کو جکات کے رقم رہ گئی وہ آپ نے استعمال کر دی حدیث شریف میں ہے کہ زکوت کی رقم اگر آپ کے مال میں مل جائے تو آپ کے مال کو بھی تباہ کر دے مالی ہی برباد ہو جائے گا مالی کا ناس ہو جائے گا اگر آپ نے زکات کے رقم اپنے مال میں ملا کر کے خرچ کر لی تو جو حلال مال ہے وہ حلال مال بھی تباہ ہو جائے گا اس سے بچی اگر کسی کے پاس پانچ تولے سونا کیا اس پر زکات ہے یا نہیں اگر اس کے پاس تھوڑا سا سونا چاندی تین ہزار روپئے ہوں تو کیا اس کی زکات ہوگی قانون سن لیجیے دی کیا کسی کے پاس اگر پانچ تولے سونا چاندی بالکل نہیں نقد نہیں اس پہ زکات نہیں لیکن پانچ تولے سونا کچھ نقد ہے کچھ چاندی دونوں کو ملا کر ایک نشان بن گئی چاندی کی تو زکات اس پر واجب ہو گئی سمجھ گئے یا ایک ہی جنس ہو اور پیسے نہ ہوں تو زکات نہیں ہوگی لیکن اگر مشترکہ مال کہ جس کی مالیت ہوائی کے سے پانی ساڑھے باون تو لے چاندی لگا لی جائے اور سال بھر بھی جائے ایسے ہر شخص پر زکات بازی ہوگی اگر سجدے تلاوت کی آئے سے پہلے سجدہ غلطی سے کر لیا اور بعد میں بھی سجدہ نہ کیا رکت پوری کر دی تو تراوی نے اس کا کیا حکم ہے جو سجدہ نماز میں واجب پہلے سجدہ کرنے سے تو آجب ادا نہیں ہوا جو نماز میں واجب ہوا وہ نماز ہی میں کرنا اس کے لئے ضروری تھا اب اس کا اضارہ کچھ نہیں جی حضرت اپنی موجودہ رہائش کے علاوہ کچھ مکان ان کا کرایہ آتا ہے اس کے علاوہ کچھ زمین جو کاروبار کی نیت سے دی اگر دام بڑھ گئے تو بیچ کر نفع حاصل کروں گا تو آیا میں موجودہ قیمت پر زبا دینی ہوگی یا کون قیمت پر ایک مکان میں تو آپ رہتے ہیں ایک مکان اگر آپ نے اسی لیے لیا کہ بھائی کرایہ سے نفع حاصل کیا جائے اس پہ بھی زکات نہیں لیکن کوئی مکان آپ نے پیسہ پھنسانے کے لیے رکھا کوئی زمین یا کلاس کہ بعد میں نفع حاصل ہوگا تو میں بیچوں گا یہ سب کا سمانت مال جا رہا ہے اس سب پر آپ کو سرکار نکالنی ہوگی اس موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو سونا پہلے لیا آج اس کے دام کیا ہماری شادی ہوئی تو سونا ایک سو پچیس روپئے تو اور پندرہ ہزار روپیہ والے میں سمجھے تو وہ زکات کو ایک سو پچیس سے تھوڑی نکلے گی یہ اب جو ریٹ ہے اس پر زکات نکالنی ہوگی جو پلاٹ کے اب دام نشیب فراب ہوتا رہتا ہے اور یہ آسان جو علاقے کے بروکر ہیں وہ ویلو نکال کے آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں اس کی ویلو یہ ہے کم زیادہ نکال دیں بڑی پیاری بات لکھی وہ یہ ہے جیسے ایک مکان ہے آپ کا کچھ ہو رہا ہے یہ انیس لاکھ کا ہے یا بیس لاکھ کا تو فقہ نے لکھا کہ اتنا نکالے جس میں غریبوں کا بھلا زیادہ ہو ویسا نکالے جس میں غریبوں کا بھلا زیادہ ہو یہ ڈاکٹر ساحر القادل صاحب کو جانے دیں فتح و امجدیا میں ہے کہ موتقف فنائے مسجد یعنی جوتوں کی جگہ وزو آنے وغیرہ پر جا سکتا ہے فتوا فیض رسول میں بھی ایسا ہی جبکہ عام طور پر مولوی حضرات فنائے مسجد میں جانے سے احتقاب فاسد ہونے کا حکم دیتے ہیں رہنمائی فرمائیے اچھا آپ نے جو فتحو رضویہ فتاوا امجدیہ کا حوالہ دیا فنا مسجد کا اس کا صفہ نمبر دو سو ننانوے نکالیے یا ہے کسی کے پاس نکالی بے ضرورت شرعی ضرورت اگر ہو تو ایسی صورت میں فنائے مسجد جائے گا اب کیسے جائے گا مثلاً اس زمانے کا جغرافیہ کیسے مسجد کے کی باہر ایک جگہ ہے اذان کہنے کی وہاں اعلان ہوتا تھا کہ بھائی شہری کمر ختم ہو گیا لہذا روزہ بن کر دیں یہ شرحی ضرورت ہے یہ اذان دینے کے یہ شرح ضرورت ہے تو آپ اس کو اور سے پڑھیں جو سپا میں نے بتا نگوانے کہ بغیر شرحی ضرورت کے نہیں جا ہے شر ضرورت کیا ہے کہ مثلاً شرح ضرورت یہ کہ ایک آدمی کا بغیر سگریٹ پیے گزارا ہی نہیں ہوتا اس کو ایجاوت ہی نہیں آتی پریشان ہوگا پیٹ میں درد ہو جائے گا شرح ضرورت بند یا اسی قسم کے اور مسائل کہ جیسے باتھ روم میں جانا پیشاب کرنے کے لیے جانا وزو کرنے کے لیے جانا یہ شرح ضرورت یہ سب کے سب کنائے مسجد تو اس میں جا سکتا ہے روزے دار کے لیے انجیکشن لگوانا کیسا ہے فتویٰ فیض رسول میں ہے کہ لگوا سکتے ہیں جبکہ عام مولوی اس سے فساد سوم کا حکم لگاتے ہیں تشفی فرمائی اصل میں بعض اکابر حضرات اس طرف گئے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا لیکن تحقیق نے یہ تھی کہ آدمی کے پان ذرا ہیں جہاں سے کوئی چیز داخل ہو تو روزے کو توڑ دے منہ ناک کان پیشاب اور پافانے کی جگہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہو یہ روزے کو توڑ دو دل انجیکشن لگانے سے یہ چیز نہیں پائی جاتی لہذا فتح و اگر آپ کوئی طالب علم ہے تو لکھ لیں فتح و کا مقدمہ پڑیے آپ جو مفتی اعظم ہند کا فتوا اس مقدمے میں مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ مفتی اعظم ان انجیکشن لگانے سے فتوا روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے مفتی اعظم ہند کا پتوا اسی طرح ابھی نیا فتویٰ چھپا ہے فتح بریلی شریف فتحبہ بریلی کے نام جس پر ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے مفتی حضرت اللہ مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ اور حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامن برقات ملا یہ ان کے دستخط ہیں اور بھی مفتیان کرام کے دستخط ہیں فتح بریلی شریف اس میں بھی یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تاہم پرہیز کیا جائے اگر کوئی بات جان پر بن جائے تو یہ کتاب انجیکشن لگا دیں اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے ایسا نہیں روزہ رکھ لیں ضرورت پڑے تو انجیکشن لگا لیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا ہو گیا تھا ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا جائے سوال مولوی جیسو لدھیانوی بنوری ٹاؤن نے اپنی کتاب سرا کے اختلاف امت میں میلا شریف کو انتہائی بری بدت لکھتا ہے آپ کا میلا شریف کے متعلق کیا خیال ہے بہت دیر پوچھا آپ یہ تو سارے سنجھی کا میلا کے بارے میں کیا خیال ہے آج آپ پوچھ رہے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ بالکل تارید ہے طیب ہے اردو کا اس میں ذکر ہوتا ہے اور یہ بطور شکرانہ ہم سب کو منانا چاہیے اب آئیے لدھیانوی صاحب کے استاد شروع کرتے ہم اٹھائیے کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ جی موسمی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سارے وہادی دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں وہ محفل میلاد کے لیے لکھتے ہیں کہ میلاد کا منانا جائز ہے اور اصول برکت کے لیے فقیر ہر سال اپنے گھر پہ منعقد بھی کرتا ہے اور لوگ قیام میں منع کرتے ہیں یعنی ہم کھڑے ہو کر سلا تو سلام پڑھتے نا تو حاضی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ قیام کرنے میں منع کرتے ہیں میں کہتا ہوں قیام کرنے مجھے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے یہ فیصل حق مسئلہ میں حاضی امداد اللہ مہادیر مکی کا یہ لکھا ہوا جو سارے علما وہاں بھی اور دیوبند کے بہت بڑے استاد رہے ہیں یہ سات مسئلے انہوں نے لکھے اور ایک مسئلہ اس میں میلاد کا بھی انہوں نے یہ لکھ دیا ہے یہ آپ تو آپ کے تو پیر و مرشد میلاد منانے کے لیے خیر ایک اور کتاب جس کا نام ہے انوار احمد شیخ الاسلام حیدرآباد دکن کے بہت بڑے عالم تھیں یہ مولانا انوار اللہ خان یہ خطابی خان سے اور نصب کے اعتبار سے فاروقی جس میں انہوں نے محفل میراد اور حضور علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا اس پر تقریض حاجی امداد اللہ مہاجی مکی صاحب کے اس پہ موجود ہے آپ کے اقابل علماء دیوبند جو ہیں وہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں آپ نے جانے کب سے انکار کرنا شروع کرے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ منانا چاہیے اور ذکر مصطفیٰ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے یعنی <متحدث> حضور کا ذکر ایسے جیسے دیدار کر رہے ہو نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام اسلام ذکر حبیب کم نہیں مسئلے حبیب سے اور خود صحابہ صاحبہ کرام علی مردوان حضور علیہ سلاط وسلام کے ساتھ سامنے اس کا ذکر کیا اور اس پر ہماری کتاب ہے ایک مبارک راتیں ہیں سارے دلائل ہم نے وہاں لکھے ہیں مطالعہ وہاں فرما لیجیے آپ یہ مسئلہ ہم نے یہاں بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کس طرح سے ضروری ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک تو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں جی آپ کا سوال بھی سن لیجیے حضور علیہ السلامۃسلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہرگی شرک نہیں بلکہ اہم ایمان عقیدہ کیا ہے ہماری یہاں کسی سننی عالم نے نہیں کہا کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے حضور کو علم غیب آ گیا کسی نے نہیں کہا جو کچھ حضور علم جانتے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے جو بھی دیا ہوا بلکہ مطلق علم غیب کا انکار کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں کا انکار کرنا مسلم میں دو چار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ رہے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید ماں اللہ میش اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں کو علم غیر عطا فرما دے اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کا انتخاب کر دیتا ان کو دیتا سورہ جی عالم من منی من رسول اللہ جی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے اس کے لیے تو اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ان پر دو آئے تیسری آئے بما ہوا الغ بے تنی فرما ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بقیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتاتا اور ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بقیل نہیں اب کہتے ہیں لوگ دیکھیں یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے چلو سب اکٹھا کر لو سو مس آیا کہ دیکھو یہ نہیں جانتے یہ نہیں جان یہ نہیں جانتے تو ایک سو مسئلے اکٹھا کر لیا اب آئے سنی پرم اب علامہ کا مالم تکن تالم میرے محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تو تجھے سکھا دیا گیا جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سب کا سب تجھے سکھا دیا گیا اب ان آئے کا کیا ہوگا اگر کوئی ساتھ میں اور سنیے امبائی میرے محبوبی غیر کی خبر ہے جو تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے ایک کہ فرما تل کامین اماغ نوہل میرے محبوبی غیر کی خبر ہے جو تمہاری طرف وہیں کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھیے کس طرح غیر کی خبریں دے رہا اور حضور علیہ سلام وسلام کیسی غیر کی خبریں اب آئیے مشکا شریف کتاب السلام اٹھائیے حضور ایک مرتبہ نماز فجر میں تھوڑی سی تاخیر سے تشریف لائی بعض شرا حدیث کہتے ہیں یہ وہ شب ہے کہ جس دن حضور محرض شریف سے آئے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک کا بالا میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا جب اللہ نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا فرما کائنات میں جو پش تھا سب مجھ پر روشن ہو گیا جو کش تھا سب مجھ پر روشن ہو گیا اور راوی نے تو سب کمال ہی کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت و ابان سے دے فرمایا جب حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہارا کم تعالیٰ نے جو کچھ کائنات پہ تھا مجھ پر روشن فرما دیا کہ حضور نے یہ آئے تلاوت کی وہ کا گالے کا نوی ابراہی ماں ملاقوت اور میرے محبوب اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملاقوت اور سماوات کا مشاہدہ کروایا تھا تو جی، یہ تو ایک دفع کی بات ہے تو آپ ایک موقع پر جب اتنا علم ہوا تو بار بار اللہ قبار و تعالیٰ اپنے بہن کیا دیتا ہوگا یہ تو اللہ قبار و تعالیٰ جانے اور اس کا حبیب جانے مگر اعلی حضرت مام سنت نے ایک دو مصروں میں اس کو کتنی عمدہ طریقے سے بیان کر دیا پرماتم سور عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے ایک جگہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا کوئی غیب آپ سے کیسے چھپ سکتا اور کوئی غیب آپ سے نہا ہو بھلا ارے جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو جب اللہ تمہارا کب تعالہ کا, کا دیدار کر لیا تو کائنات میں کون سی ایسی شہر جو پیارے مصطفیٰ کی نظروں سے اور جی ہاں ایک بات اس نے سب سے پہلے یہ بات رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غیب کے عالم ہیں لفظ عالم الغیب کہنا صحیح نہیں لفظ عالم الغیب یہ حضور علیہ السلام کے لیے صحیح نہیں یہ صرف اللہ قبر خبر تعالیٰ کی ذات کے لیے عالم غیر ساری غیب کا علم رکھنے والے یہ اصطلاحی پر ہے آ آ آ آ یعنی غیب کے جاننے والے کیا کہہ دیا اور صاحب نے کہہ دیا کہ ابو طالب کے ایمان میں شک کرے تو ولیمہ منانا چھوڑ دے اور جو ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتا ان کے ولیمے فص اور جناب حسف ہو گئے اب ظاہر کہ یہ بات تو کسی ڈاکٹر نے کہ مولیا عالم نے تو کہی نہیں مگر اب سن لیجیے میری بات اعلی حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ تعالی کے اس پر دو تین رسالہ ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا موقع اختیار کیا سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا اہل سنت و جماعت کی کتب سے ثابت نہیں ایک بات یہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلی نے حدیث نقل کی تاکہ ان کا موقع بھی معلوم ہو جائے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو طالب سے کہا کہ کان میں کان میں کلیما کہہ دو تو ابو طالب نے کان میں کلمہ نہیں کہا اور وہ جرم کیا جس کی نجات نہیں یہ آلح فاضل بریلوی اس پر پورا رسالہ ہے شمول اس فتوے کا نام ہے جس نے آلح فاضل بریلوی کی یہ تحقیق ہے اور اہل سنت کا یہ مذہب ہاں کچھ حضرات جس نے اختلاف کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا ثابت بلکہ آج جیسے اختلاف راج آپ حیران ہوں گے کہ آپ اگر کتابیں کو دنیا میں جائیں تو بہت سے لوگوں نے تو کا ایمان بھی ثابت کیا کہ فرون کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا اللہ و اکبر شیف محتب شاہد محمد دیلوی کی اخبار الاخیار پڑھ لیجیے اس میں بعض حضور بھی جانے یہ منسوخ کیا گیا کہ تو فیرون کے ایمان لانے کے بھی تعلیم سمجھ گئے لیکن مذہب صحیح کیا فتویٰ کس پہ دیا جاتا وہ یہی ہے کہ ابو طالب نے مانا پوری زندگی حضور علیہ السلاق و کی انہوں نے حمایت کی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کے تحت کہ میری اپنی نہیں اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مولے کی مسجد ہے ہر سال عید کے موقع پر مفتی صاحب جن کا تعلق اشرف المدارس سے فرماتے عید کے موقع پر گلے ملنا جائز نہیں ہر عید پر ہمارے درمیان یہی معاملہ ہوتا رہتا کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا یہ آپ وہاں جاتے کیوں سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ جو مولوی آپ کو بدتی اور کافر گئے گلے ملنے میں تو آپ وہاں جاتے کیوں ہے بھائی تو خضور پہلے تو اگر کوئی گلے ملتا ہے کوئی نہیں ملتا وضاحت کیجیے تاکہ میں سب کو قائل کر سکوں اچھا مسئلہ وضاحت کیا ہے مولتا کرنا گلے ملنا ٹھیک آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مولوی فضل الرحمان کنگ سے گلے ملتا ہے جہاں وہاں کوئی نماز پڑھا ہے اور وہاں نماز اگر پڑھے گورنر یا سرحد پڑھے تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے آپ کس کس سے گلے ملتا یہ کون سا شرک ہے کہ اسلام آباد میں تو جائز ہے کراچی میں نہ جائیں پولو گراؤنڈ میں جائز ہے اور میمن مسجد میں نہ جائیں یہ شرک کی کون سی قسم ہاں تو یہ ایسا ہی ہوا کہ خلاف شرع ہمارے شہر تھوکتے بھی نہیں اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں جہاں موقع مل جائے وہاں گلے مل لیتے ہیں جہاں موقع نہ ملے مل وہاں فتوہ لگا دو چپ کا دو عید کیا آئی کہ سب کے سب مشرک ہو گئے جب مل رہے ہیں گلے تو لیجیے عید کا یہ فائدہ ہوا کہ موننافع کرنے آپ کو تحقیق چاہیے اعلی حضرت فاضل فریجی کا بہت مدد ایک رسالہ موجود ہے آپ آئیے ہمارے پاس سے اس کی فوٹو کاپی لے جائیے کہ مونفا کرنا یہ مستحب ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی پر بھی کیا جا سکتا اور خصوصیت کے خوشی کے موقع پہ بھی, بھی کرنا چاہے یہ کیا آپ نے لکھا تھا ہر جماعت کے نمازی پہلی اور تیسری رقت میں سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کو نشانی کے طور پر کھینچتے ہیں کیا یہ مسئلہ آپ دوبارہ لکھے بھائی یہ کوئی سام ہو تو مجھے بتا دیجئے کھڑے ہو کر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈری نہیں سب اپنے لوگ ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی کہ یہ اللہ اکبر کو کھینچتے ہیں نہیں بتا رہا کوئی سد ساتھی بنی خانتائیے ہاں یہ بتائیے ہاں ہاں اچھا کیا کہتے ہیں نہ یہ بھائی اب سمجھ گیا آپ کی بات ہے نا یہ دیکھیں اصل میں نماز پڑھانا الگ مسئلہ ہے اور نماز پڑھانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. سمجھ گئے امام کی آواز سے یہ पता لگ جائے کہ امام بیٹھا یا کھڑا ہوا سمجھ گئے جیسے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں اس کی تقبیر کم ہونی چاہیے اللہ اکبر پیچھے سب سمجھ جائیں کہ امام سب بیٹھیں اللہ اکبر سجے میں چلے اب اقیات پڑھنے کے بعد اب کھڑے ہوں تو نابینا بھی ہوگا سمجھ جائے گا مولانا کھڑے ہوں گے یہ ہے اور جو کھینچنا ہے وہ غلط وہ کفر کی حد تک بھی وہ سنجھیے کیا ہے شاید آپ کو اس میں غلط پہنی ہوگی کسی نے مسئلہ بتا یہ لفظ ہے اللہ اس پر ہماری پون گھنٹے کی تقریب اگر ہماری یہاں لائبریری میں آپ لیں تقریر تحریم آف چار تلفظ ہیں اس کے سیدھا تلفظ کیا ہے اللہ اکبس یہ صحیح تلفظ یہ ہے ایک طلب کے اللہ یہ مان فاسد ہو جائیں کہ نماز بھی فاسد ہو جائے اللہ کو آ اللہ اور ایک اللہ آ اکبر جس کو آ کر دیں تب بھی نماز فاسد ہو جائے اللہ اکبار اللہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے اللہ اکبر یہ کہرے بنا دیے اس نے اپنے جیب سے نکال کر کے یہ سب نماز کو فاسد کرنے والے اور کوئی نہ مانے تو یہ دار اسلام سے خارف ہو جائے گا یہ نا ناجائز لفظ اللہ کس کو کھینچ سکتے ہیں ہم آلہ یہی کھینچیں گے بار یا ریکو مر نا یہ ناجائز آگے آپ کی سوچ بتا بہت شکریہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیا رہے تو پکا خبر شیطان آدمی اس کی بالکل نہیں سننی چاہیے خبریں ایک نمبر کا شیطان صحیح حدیثوں کا انکار کرتا ہے کہتا ہندو مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھے سب ہندی کا تھا خود بھی ہندو ہوں کہ جی? ہند کا رہنے والا بے وقوع کو معلوم چاہیے لفظ ہندی ہندو میں فرق لفظ ہندی ہند کے رہنے والے کے لیے اور لفظ ہندو جو مذہب ہندو رکھتا اس کے لیے ہمارے یہاں معیار ہے نا کوئی تھوڑی سی انگریزی بولنے کا بہت اچھا ایک سب آتے تھے مرمرہ گئے وہ کمپیوٹر سے کیا کرتے تھے آئت نکالتے تھے اور اسے آیت کو کمپیوٹر سے پڑھ کے بیان کرتے تھے. جو کیا کتنا بڑا موقع کمپیوٹر سے آیت نکال رہا ہے کتنا بڑا سما کمپیوٹر اور میرے جیسا مودک پچاس آئے پڑھ دے اپنے حفظ پر وہ کو کمالی لیتے کمپیوٹر سے نکال کر پڑے تو کمپیوٹر اتنا ہو بے ربانی بن گیا کہ اس سے جو نکال کر پڑے تو وہ تو بہت بڑا عالم اور مجھ جیسا عالم پچاس آئے تھے بردستہ سنا دے آپ کو وہ کوئی کمال کی بات نہیں کچھ نیار لوگوں کا ایسا ہو گیا کہ تھوڑی بہت انگریزی بولنے لگ جائے لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا عالم اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروفیسر ڈاکٹر گورہمت مانی ہمارے یہاں درس نظامی پڑھنے والے چوتھی کلاس کے بچوں کی صلاحیت ان میں بٹھا اسلامیات ہیں پی ایچ ڈی کرنے والا بٹھائے ہمارے یہاں چوتھی کلاس کے بچے کو ذرا عربی گرامر ہمارے بچے کے سامنے پڑھ کے بتا پڑھ لے ذرا گرامر پڑھ لے ذرا درا برا دربھر در بت در اتنا پڑھے ذرا گرامر پالا پالا پالو پالو پالا پالو نکالے پڑھ کے بتایا ذرا یہ کالج اور اسکول میں وہ پڑھائی نہیں درس نظامی میں ہوتی یہ اصل عالم ہونا یہ اصل پڑھائی جس کو لوگوں نے فراموش کر لیا کتابوں کا مطالعہ کر لیا انگریزی بولنے کہ بہت بڑے موقف ہوگا یہ کچھ ہاتھ بھی نہیں جانا ان کو تو حدیث کی اصطلاحی مار نہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا نہ اصول قرآن پڑھا نہ حدیث نہ اصول حدیث نہ فقہ نہ اصول فکا یہ کسی بھی بات ایک کیا ہے وہ آج کل کے پی ایس جی گستافی ماں ڈومرا بہت جلا آپ کر رہا جملہ بٹھائیے ایم اے اسلامیہ کو چوتھی کلاس کے بچے سے متعلق اس کو معلومات نہیں عربی گرامر کی اور درسی کتابوں کی قبل اب ان کی چونکہ بہت پذیر آئی اور اس میں آ رہا ہیں اچھا کون بول رہا ہے دینی اہم مسائل ڈاکٹر صاحب بول انجینئر ہیں انجینئر صحیح اچھا اب ایسا کیوں نہیں کرتے یہ جو پل بن رہے ہیں اس پل میں ایک مولوی کو بھی شامل کرنے تاکہ ہم بتائیں کہ سریا کتنا لگتا سیمنٹ کتنا لگتا احتجاج کریں بینر لے کر کے جو, جو پل بن رہے ہیں اس میں علماء کو شامل کیا جائے ہم مشورہ دیں گے سیمی ڈاکٹر کنکریٹ کتنا لگتا اچھا لگے گا آپ بتائیے اور لگے نا اس طریقے سے ڈاکٹر کا کیا کام ہے اسلام انجینئر کا کیا کام کی اسلامی یاد تمہارا سبجیکٹ نہیں تمہیں کیا پتا اور آپ یہ تو بچے بیٹھے دو چار درس نظامی درس نظامی سے بھی کوئی بچہ ہماری آفارس کو پگڑی باندھی جائے اس کو پہلے پہل تو طلاقوں کی قسموں کا پتا بھی نہیں ہوگا بھائی میرے یہ تو سب بعد میں پڑھتا تو ہم لوگ تو ایک پٹری پہ لگا دیتے درس نظامی پڑھا اب خود پڑھو عالمگیری پڑھو قاضی خان کو پڑھو اور جناب در مختار پڑھو رد المختار پڑھو فتح و رضویہ پڑھو اب خود اس میں ترقی کر کے پھر میدان میں آو سمجھے تو پورا پڑھنے والا بچار ہمارے ہاں کچھ نہیں جانتا جب تک کہ مطالعہ کر کے آگے نہ بڑھ جائے بڑے بڑے ادب مسائل پھر کیسے کیا ہم تو براہ رات آپ کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حدیث یہ کتاب یہ کتاب ساری کتابوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے ڈے وہ کیا کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے مطلب تیرے خیال کو کس نے پوچھا بات کر دین کی دین کی بات کر کے قرآن کا کہتا حدیث کیا کہ امام اعظم کیا کہتے ہیں ایما کیا کہتے ہیں مؤدیز کیا کہتے ہیں میرا دوسرا کیا کہتا نہیں نہیں انہوں نے تو یہ بات کہی لیکن میرا خیال یہ کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے جنوں کا نام خیرت رکھ دیا اور خیرت کا جنم جو تاہر تمہارا حسن نے میں شاپ کرے کہ بھئی کس مو سے جاؤ گے والد شرم تم کو مگر نہیں آنا اچھا جی اگر کوئی شخص پندرہ روزے کسی اور ملک میں تھا باقی پندرہ روزے پاکستان میں آ کر رکھے تو فطرے کا حساب کس طرح دے گا اور اور کتنے سادہ میری ارے بھائی پورے رمضان کا ایک ہی فطرہ ہوتا ہے بھائی میرے کوئی پندرہ دن لندن میں رہ کے آئے پندرہ دن پاکستان میں تو دو فطرے نہیں ہیں آئے کیا یہ عالم الغب والی بات ہم پہلے بتا چکے آپ یہ کہا نے اللہ تعالیٰ عالم الغب ہے تو اس سے کیا مراد اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس لیے کیا چیز اس سے غیب ہو سکتی یہ فنی مسئلہ ذہن میں رکھیے چونکہ لوگوں سے وہ غیر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی عالم الغیر ورنہ ہر شہ کو وہ دیکھنے والا ہر شے کا جاننے والا آپ سے غیر ہے اس لیے اسے عالم الغیر کہا جائے امام ابو یوسف نے کئی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے تو آپ کا کیا پروگرام پورا فن پڑنا پڑے گا امام اعظم بھی مشتہد ہیں امام ابو یوسف بھی مشتہد ہیں امام محمد بھی مشتہد ہیں مجتحد مشتحد کی رائے سے دلائل کی بنیاد اختلاف کر سکتا ہے سمجھ گیا عام نہیں جیسے جج جس سے اختلاف کرے گا میں نہیں کروں گا اس نے قانون پڑھا ہوا تو جج جس سے جیسے اختلاف کرتا مشتحد مجسعید سے اختلاف کرتا آخر امام شادی کا اختلاف ہے نا امام وہی بھاگتا ہے امام مالک کا ہے اشتہاد کی بنیاد ان کی تحت یہ ہے ہمارے امام کہتے ہیں کہ حضور نے رسائی ادائی کیا بعد میں چھوڑ دیا امام شافی کہتے ہیں رفاع دین ثابت ہے تو رفا دین کرنا چاہیے دیجیے اختلاف ہوگا اس معامل ہمارے امام کہتے ہیں کہ بتر کی تین رتق امام شافی کہتے ہیں کہ کیا ہے اختلاف ہے امام شافی سے یہ حدیث پہنچی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر آئے کہنے لگے حضرت امیر معاویہ کو کیا ہو گیا کہ یہ وطر کی ایک ہی رتک پڑتے ہیں تو حضرت عبد اللہ کا وہ بہت بڑے آدمی بڑے فتح کاتلب بھائی وہ جو کرتے ہیں کرنے دو لیجیے آگے لوگ میدان میں حدیف اگر آپ کے بھیر ایک ہی ہے بتر ایک ہمارے امام صاحب کی دلیل سنیے پر اگر بتر ایک ہے تو صحابہ شکایت لے کر کیوں آئیں حضرت امیر معاویہ کی معلوم کچھ زیادہ ہے جبھی تو شکایت چین سے آگے تو معلومات بھیتر ایک پڑھنا یہ ان کا مذہب تھا اور سارے صحابہ تین پڑھتے تھے اس لیے شکایت کی عبداللہ ابن عباس سے کہ امیر ماریا کو کیا ہوا کہ یہ ایک بھیر پڑھتے ہیں تین تھی اس لیے شکایت کی آئی خیال شریف تو یہ اختلاف مشتحد مشتحد سے کر سکتا شرم بھی جائے کیا پیرائے باؤن جائز ہمارے استاد تھے مفتی محمد وقار الدین سب رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے بقار الفتح وکار الفا میں اس پر ایک پورا فتویٰ موجود ہے کہ پرائز باؤنڈ جائز ہے اس کا رکھنا بھی جائے بیچنا بھی جائے اس پر جو انعام نکلے حکومت سے اسے انعام کا لینا بھی جائے وکار الفتح ملاز پر کیا قبر پر ازان دینا صحیح ہے یہ بھی ایک مسئلہ بہت قبرستان میں الجھ جاتا ہے کہ جناب وہ مردے کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد ازان دیتے ہیں اور اذان قبرستان میں دیتے حیا علیہ حیا مردوں کو پکار کو نماز کے لیے جو بتاتے نا صورت کمپت بگاڑ کر یہ مردوں کو بلاتے کرو کہ نماز کے لیا مردوں کو کرو کہ سلاح کی طرف ہے تو زندوں کو سنا نہیں سنئے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ کئی مقامات ہیں جہاں اذان کہی جاتی سمجھے مثلاً بچہ پیدا ہو اس کی کان میں اذان جب کوئی اذان دے رہا ہو تو والے پہ مولانا دماغ خراب ہو گیا تو نہیں یہاں سارے بچائیں لیٹی ہوئی ہیں اور نماز کے لیے بلائے لوگوں کیا کہیں گے ایسے پاگل آدمی ازان کا کہنا سنت کان میں ازان کا اور دوسری بات بارش طوفان آنگی زلزلہ چھتیں اڑ رہی ہیں اور جناب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اذان بہت اذان نماز کے بلانے کا ذریعہ ہے تو اذان اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے یہ اپنے اندر برکتیں بھی رکھتا تو اس کے موقع ازان جناب دی جائے کس موقع پر اور اسی طریقے سے علامہ ابن آبدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اذان دی جائے یہاں اذان یہاں اذان دی جائے اور میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان کہی جائے علامہ شامی نے فتح شامی ملاحظہ فرمائی اذان کے بیان میں کہ کہاں کہاں اذان کہی جائے جیسے مسرت الفردوس میں حدیث ہے ایک شخص بہت گھبرایا ہوا آیا حضور کی خدمت میں دیکھا کہ بہت بیچن پریشان حضرت علی بیٹھے تھے آپ نے حضرت الفا علی اٹھو اس کے کان میں اذان کہ حضرت علی اٹھے اس کے کان میں اذان کر دی اذان اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے اس کو تمانیت آ گئی. چین سکون آ بیا, اس کو اذان کے کہنے میں سکون آ گیا. تو یہ اللہ تبارک رب تعالیٰ کا اذان جو ہے یہ ذکر بھی ہے اور یہ بچے کے کان میں بھی کہا جاتا اور میت کے دفنا پہ وط جو ہے ان کے کان میں بھی اذان کر دی جائے پہلے دن وہ حضرات یہاں ہیں اجہ فی ازان القبر پورا ایک رسالا آلہ فاضل بریندی کا اس پر فتوا موجود ہے جس کا جی چاہے ملازہ کریں نہ ملے ہم سے آ کر کے فوٹو کاپی حاصل کر لیں کیا پرنس کریم آغا خان کہنا درست ہے اصل میں اس کے نام کا حصہ یہ جو ہے نا پرنس چاہ بن گیا یا بادشاہ اس کے نام کا حصہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی حرج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہاں یہ طے کہ ہمارا پرنس نہیں ہے ٹھیک ہے آغا خانیوں اور بہریوں کا کیا حکم ہے آغا خانیوں کا معاملہ تو یہ کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آغا خانیوں کا کوئی دس صفحے کا بھی کوئی رسالہ بھی نہیں ہے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے آغا خانیوں ہی کوئی مسائل نہیں ان کے پاس کچھ نہیں اور کیا ذریعہ ہے ان کے ماننے کا بھائی کس کو کیا کہتے ہیں آپ جیسے ہماری یہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو دین لائے وہی اس کا ذریعہ تھا انہوں نے ہم تک پہنچا آپ اپنا ذریعہ بتائیں وہ ہے نہیں اور آگاہ خانیوں کو ہم اور آپ اس لیے زیادہ نہیں جانتے کہ یہ ایسا طبقہ ہے نہ تقریر کرتا ہے نہ آپ کو دعوت دیتا ہے آپ چلے جائیں کہ مجھے آگاہ خانی ہونا تشریف لے جائیے اپنے گھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے سمجھے ساتھ کو بھی نہیں کرتے جہاز اور ساروں کے معاملہ بقی ان کا عام مذہب یہ ہے اپنے جماعت خانے جاتے ہیں آغاز خان کا فوٹو لگا ہوتا سارے لوگ مل کر کے کھانے لاتے ہیں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں کھانے پینے کے بعد پانی پینے کا منچھوں پر وہ بھی آگے چلے یہ عبادت ہوتی ان کی اور ان کے پاس کوئی مزہ ہی کوئی سلسلہ ہی نہیں اب رہا بوری یہ بوری جو ہے اصل میں یہ شیوں کی ایک شاخ ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ تقریباً شیعہ حضرات کے ہیں لیکن اپنے ہی ہم وہ شیعہ حضرات سے اوپر ایک حاضری امام مانتے ہیں جو آتے ہیں ان کا بڑا استحال ہوتا ہے اچھا اس طرح شیعہ حضرات جو امام مہدی کو مانتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ نے کہیں لکھا دیکھا ہوگا سلام بھی لکھتے ہیں صاحب کیا مطلب ہو اس کا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ زمین پر آ گئے کسی غار میں چھپے ہوئے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اس لیے ان کو امامو ضمع ہے اور ہماری حدیثوں میں کیا ہے مستند ہماری حدیثوں میں امام مہدی مدینے منورہ میں پیدا ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا ابو عبداللہ ان کی کنیت ہوگی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ مدینے منورہ میں پیدا ہو کر چالیس سال کے ہوں گے اور خانے کا تباہ خانے قابل کا تباہ کرتے ہوں گے جب خانہ کعبے کا طواف کریں گے تو وہ دور اتنی گمراہی کا ہوگا کہ سارے غوث کتب ابدار یہ سب کے سب مدین منورہ مکہ مکرمہ منتقل ہو چکے ہوں جب یہ طواف کر رہے ہوں گے تو نیک بندے اللہ کے پہچان جائیں اور ان کو پکڑ لیں کہ ہم سے بہت اور ایک روایت یہ بھی کہ جب امام مہدی کھڑے ہوں گے خانہ کعبے پر تو ایک فرشتہ ان کے پشت کی جانب سے کہے گا کہ یہ امام مہدی ہیں اور ان سے بیت کر لی جائے چنانچہ لوگ ان سے بید کر لیں گے اور اس کے بعد فار ہو جائے گا امام یہ یہاں سے کتوہ کرتے ہوئے دمش پہنچیں دمش کی جامع مسجد میں فجر کی نماز تیار ہو فجر کی نماز میں جامع مسجد دمش مشرقی مینار پر حضرت عیسوال سلام جلواگر میں علی شریف میں ہے ایک زرد کپڑا اوپر اڑے ہوں گے ایک زرد تہبند باندھے ہوں گے جیسے ہم احرام کا کپڑا باندھتے وہ نیچے تشریف لائیں گے ان دونوں کی ملاقات وہاں ہوگی اور اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ امام مہدی کے پیچھے عیسا علیہ السلام سلام نماز فجر ادا فرمائیں گے اور اس کے بعد وہ تمام اپنی مہمات اور اس میں جناب سارا جنگ و پورا اسلام کا غلبہ امام مہدی اور جناب عیسا علیہ السلام فرما دے ہماری ہمارے یہ ان کے یہاں وہ آ چکے ہیں اچھا اب رہا یہ کہ پرنس آغا خان کا جو مسلمان حکمران بڑی محبت سے اس کا استعمال کرتے ہیں ارے ہمارے حکمرانوں نے تو باج پائی کا بھی استعمال کیا ہے بھائی نے سمجھے راجیو گاندھی کا بھی استعمال کیا ہے اب تو حکمران جو ٹھہرے ہمارے یہاں تک کے بعد حکمرانوں نے اپنانی آپ کو یاد ہو گیا نہیں ضیاء صاحب گئے ہندوستان تو انہوں نے ایک مندر کا گھنٹہ بھی بجایا مندر کا گھنٹہ بھی بجایا اور جو اگیوب خان صاحب سفر کے لیے گئے وہ ایک وزیر اعظم جو مر گئے نام یاد ہے آپ کو کیا حکومت ہے بھارت کے نہیں ہاں؟ شاستری اس کی آرتی کو کندھا بھی دیا اس کے جنازے کوئی یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حل ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمراں کون سے عالی نے امام غزالی امام راضی ان کی اطاعت کی جائے سمجھ گئے یہ جو فرما وہ المر من گوم ات کرو بعدوں کا حکمرانوں کی اطاعت کرو حکمرانوں کے نہیں تم میں جو صاحب امر ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملفوزات نے سوال کیا یہ اول امر کون ہے فرمائے اپنے دور کے علماء حقانین ہیں جن کی اطاعت کی جائے حکمران نہیں اچھا حضرت اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ حیا علط صلی اللہ کھڑے ہونا کیسا ہے یہ بھی سن لیجیے تو میرا خیال بہت پرانا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کل بنیاد یہ ہے حدیث شریف میں کہ حضور نے فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے نہ ہو تب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہیں ہونے ٹھیک اب کیا ہوتا ہوں آج کی طرح کھڑیوں کا اوقات نہیں نمازی آ جاتے حضرت بلال پہلے اذان کہہ چکتے اب آن کر حضور کے دروازے میں درتے تھے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے نمازی آتی نماز پڑھائیں اب حضور چلتے حضرت بلال مسلح میں پہنچ کر اقامت شروع کر گئی جب اقامت شروع کرتے حضور پچھلی سب سے ایسے آتے جس سب سے آتے وہ سب کھڑی ہو جائے جس سب سے آتے وہ سب کھڑی جب مسلح پر آ گئے ایمان کے سارے مسجد کے نمازی کھڑے ہو گئے ٹھیک اب آئیے اس کو سامنے رکھے علما نے کچھ قواعد ادا کیے تین چار اس کیفیتیں ایک تو یہ اقامت ہو رہی ہو اب امام آئے تو ہمارے سکھی مذہب میں ہن کی مذہب میں امام جس سب سے گزرے وہ سب کھڑی ہو جائے اچھا اب یہ قامت ہو رہی ہے امام محراب کے دروازے سے آیا جیسے یہاں محراب میں دروازہ امام اپنے گھر سے نکل کر محراب کے دروازے سے آیا محراب کا دروازہ کھل کے امام جیسے مسلح پہ آ جائے اقامت کے الفاظ کچھ بھی ہوں سب کھڑے ہو جائیں ایک کیفیت کیا ہے کہ امام پہلے سے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اب قیام کب کرے جمہور حنفی علماء کا مذہب یہ ہے کہ حل یا حالت یا حل حالت صلاح یا قد کا متی صلاح کس پر قیام کریں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی دوسرے مذہب کا میرے ساتھ تو اس کو چیلنج کرتا ہوں فکری مذہب کی کسی ایک کتاب میں دکھاتا کوئی ہمارا مسلم امام ہو حنفی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ امام اگر موجود ہو تو سب لوگ جو ہیں وہ حیا صلاح سے پہلے کھڑے ہو جائیں یہ نہیں بلکہ عالمگیری میں جو وہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر کھڑے ہوں تو اس کو علماء نے مکر لکھا اور اس کو آداب صلاد میں لکھا یہ نماز کا ادب ہے یہ حی عالص صلاح یا حی عالم فلاح یا فلقامتی صلاح پہ کھڑے اعلی حضر فاضل بھرے کی کا بڑا بڑے ماہر اور بڑا زبردست فن رکھتے ہیں کہتے ہیں ایک حدیث میں حیا عالت صلاح ایک میں حیا عالت صلاح ایک میں قبقہ متی صلاح, صلاح، فیقی برف تو اعلی فرماتی ہیں تینوں باتیں ہیں ہمارے اماموں کی ہیں اکابر علماء تو ایسا کرو حیا عالت صلاح سے قیام کرنا شروع کر دو قبقہ متی صلاح پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تینوں پر عمل ہو جائے لیکن کھڑے کب ہوں گے جبکہ قیامت میں حیا عالت صلاح یہ حیال فلاح اس سے پہلے کھڑے ہونے کو مکرو لکھا ہے اور اس پر یہ بتا دوں دیوبند کے سب سے بڑے مفتی مفتی محمد شفیع صاحب جو ستی عثمانی رفیع عثمانی کے والد ہیں ان کا تحریری فتویٰ ان کے دستخط کے ساتھ موجود ہے کہ فقان آداب صلاخ نے لکھا ایالا صلاح پر قیام کیا ہے ان کا ہی موجود ہے اچھا یہ کیا آج کل کافروں کے تہوار لکھنا چاہتے تھے آپ غالباً تہوار کے موقع آپ نے کیا تلوار کے موقع ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے تو پتا لگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور ہوں. اچھا ان کے تہواروں کے موقع پر عیسائیوں کی عید پر کرسمس کے موقع پر مسلمان ان کو بڑے جوش اور کورش کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں یا سڑکوں پہ بینر وغیرہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں ان کا تہوار منانا ہرگز گیس منانا کبھی بھی ان کے تہواروں میں جیسے ہولی دیوالی کوئی شیرنی ان سے لی جائے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز ہماری یہاں منع ہے اور اس سے ہم ہر مسلمان کو بچنا چاہیے یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہنے والے کافر ذمنی ہے یا کہ حربی دیکھیں زمنی حربی کا یہ سلسلہ تو ہوگا جہاں اسلامی نظام ٹھیک ہے جو نظام ہمارے یہاں ہے اس نظام میں یہ ضمنی ہے کیا مطلب ضمنی کا کہ کوئی آدمی کافر کہ جہاں ڈاکہ مارے تو پکڑا جائے گا تعزیرات پاکستان کے متعلق سزا دی جائے یہ نہیں کہے گا ہر کمبت عیسائی کا اس کا مان تو دو کانے دوں یہ نہیں ہوگا لہذا یوں جو قانون ہماری ناصب ہے اس میں وہ زمی کے حکم میں ہوں گے لیکن زمی اور عربی کی تفصیل ماں ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہوگی اچھا اس نے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون عدت میں ہے عدت میں ہے کیا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں شوہر کے انتقال کو ایک ماہ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ لڑکی والے جلدی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں چار لڑکے پہلے سے شادی شدہ دیکھیے اوبل تو کم سے کم عدت گزر جائے تو یہ کام ہونا چاہیے رہا اس کے جواز کا تو چاہے اس کو ہے کہ گھر میں رہ کر کہیں باہر نہ جائے گھر میں شادی شادی میں نکاح وغیرہ پڑھا دیا جائے تو ایسے موقع پر کر لیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے سسر والے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے بھائی اتنا تو تھوڑا سوچ لیں گھر میں میت ہوئی ہے کم سے کم عدت گزر جائے تو اس کے بعد کوئی ہونا چاہیے اگر خاتون گھر سے باہر نہ نکلے گڑی میں ساتھی سے نکاح ہو جائے تو نکاح تو جائے ہو جائے یہ کسی نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ جو اللہ کے نام پر نادے وہ بد ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل مانگنے والے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے کچھ کہ یہ مانگنے والوں کے ٹھیکے دار اخبار پڑھیے تو یہ ٹھیکہ کراچی کا دو کروڑ میں نیلام ہوا یہ فقیروں کو لا کر یہاں بھی مانگنے کا ٹھیکہ جو ہے یہ دو کروڑ میں نیلام ہوا ہے یعنی کہ جو سربراہ یہاں لانے والے پالنے والے یہ ٹھیک دو کروڑ میں نیلام ہوا سمجھے تو آپ بتائیے آپ یہ مانگنے والوں کا کیا حال ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر شکل و سورج سے کوئی غریب نظر آئے تو اس کی آپ مدد کر دیں یہ جاری اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ مدد کے لائق نہیں آپ کا سب کا ادا ہو جائے گا اس نے زمین کے طور پر سید کی تعریف بتائیے سبحان لہٰذا سید کی تاریخ اب تک آپ کو معلوم ہے آج آج آج تو بہت گایا کر رہے ہیں آپ نا آج تک بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں آیا انہوں کا احترام کیا گیا بات کہلانے کی نہیں بھائی سید کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نا وہ سید ہے آپ بن جانے کا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ بنا نا جیسے ہمارے ایک صاحب کوئی تھے وہ سید بن گئے ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے ان کا نام تھا صاحب دادا فیض الحسن وہ جانتے تھے کہ نقلی سید انہوں نے جلسے میں بھرپور انداز میں کہا کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ یہ سید کون کہتا سید نہیں بہت زوردار اور لوگوں کا بھی ثبوت کیا ہے کہنے کے ثبوت یہ کہ تین سال پہلے میرے سامنے سید ہوا تو اگر یہ آدمی آپ کے سامنے سید ہوا ہے تو تو سید نہیں اور اگر واقعی پچھلا پرانا ٹائم سے سید چلا آ رہا ہے ہمیں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا گناہ اس کے ذمے ہے ہمارے ذمے اس کا گناہ نہیں ہے وہ جو جھوٹ بولے ہوئے حضور نے باپ بدلنے سے منع کیا کوئی سید نہ ہو سید تو اس نے باپ بدلا ہمارے یہاں باپ بدلنے کا اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جو آدمی گود میں بچہ پالے گا وہ بھی اپنا نام اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا جیسے منہ پار لیا انہی کا نام چل رہا نہیں بلکہ ہمارے فوقات اس میں اتنے سخت ہیں کہ کوئی بچہ پڑا ہوا ملا اب آپ تو نہ معلوم ہے یا نہیں پتا نہیں اس کے ابا کا کیا نام لوگ اپنا نام رکھ دیتے ہیں پالنے اپنی ولدیت علما فرماتے ہیں اگر وہ نامعلوم بچہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی بلدیت میں پالنے والا نام نہیں لکھے بلکہ اس کی بلدیت میں عبد اللہ لکھ دو اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا بندہ تو ہوگا جس کا یہ بیٹا ہوگا تو اللہ کا بندہ لکھ دیا جائے لیکن فرضی نام کوئی اس کے ساتھ نہ لکھا جائے ایک وجہ پر دو گھنٹے ہو گئے مجھے بیمار آدمی کو بولتے ہوئے بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے جو رہ گئے پرچے وہ رہ گئے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ ہم عم سب عمل کے طور پہ پتہ کرنا میں نے جان کر کے کوئی غلطی نہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرنا میں انسان کوئی جملہ ایسا نکل گیا یہ آپ کی کوئی دل شکنی کا کوئی بات ایسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معف فرما اور آپ کی ماں فرما دی ربنا تقبل منا نا ہی نہ کم فنی العلیم تو علیہ یا مولانا لیین نہ کم فواب رحیم داقی یہ مولائے کریم کا ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہماری ترافی ہمارے تلاغت قرآن کو اپنے دربار میں قبول فرما مولا ترین عبادت کرتے ہیں جو نقصل رہ گیا کوئی کو تو مولائے کریم اسے اپنے علیب سے سمجھنے میں مع فرما اچھا تسمیم ارشاد صاحبہ کا جمعہ پی شک انتقال ہوگا ان کے لیے اور ہمارے جتنے بھی عیز جو موجود ہیں ہمارے والدین بھائی بہن عئیز اقرآبہ دیش رشتے دار جو اس دنیا سے ہے سب کے لیے دعا کیجیے مولان کریم سب کو رحمت کرمت کر جوار رحمت میں جگہ تا فرم جنت و کردوں سے مقام اتا فرم کے صدی کبھی گناہوں کو معاف کرم مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو وسط اور فرصت اطافر مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو قابل بنا مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرا ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف کرنا مولا ہم سب کی مقرط کرنا ہمارے آبا و اجداد کی مقرط کرنا یہ لاہی ہمارے دلوں میں عشق مستفرا سے کرنا محبت رسول ہمارے سینوں کو بھر دے مولا بے دینوں کے مکرو سے بچا شیطان کے مکرو سے بچا مذہب مہذب پہلے سنت و جماعت اور اشتفامت ادا کرنا مولا کریم تمام حاضری محفل خواتین و حضرات اپنی رحمتوں کا نظو کرنا اپنا فضل فرما کرم فرما مولا عربی سماجی بلاؤں سے محفوظ فرما ہاتھ شکمیوں کی نظر بس سے محفوظ فرما خاص طریقے سے آپ دعا کیجیے اسی رمضان میں زلزلے کی نظر کو ہماری ارتعان سے زائد مسلمان بھائی دعا کیجیے مولا ان کی بھی مقرط فرما مولا ان کے بھی گناہوں کو معاف کرنا سب پر اپنا فضل فرما کرم فرمانی اربلا ینی کرل اف دب سلاس رب نل سب کو آمنو ربنا کر سلو نل ندی یا او ہلدی نمنو سلو السلی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد والکرم والکرم صلی سیدی رسول اللہ سبحان رب عزت عماسم الحمد للہ رب ایک منٹ کسی صحابہ نے دعا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلاری بولیے دہا کی درخواست میں ایک فائدہ انہیں یہ اٹھایا کہ نیچے ایک مسئلہ بھی پوچھ گیا کہ مردے کی قبر پر پودا لگانے کی شریک کیا ہے سمجھے کہ وہ بخاری شریف کے حدیث نبی کریم علیہ السلاح اسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے آپ نے کھجور کی ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے آدھی اس قبر پر رکھی آدھی اس قبر پر چلے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سمجھی کیا معاملہ ہے پر میں نے دیکھا یہ دونوں گناہ اور گناہ کی وجہ سے ان پہ آزاد خبر ہے سبحان اللہ علم مستعفی فرمایا اس میں ایک آدمی تو پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا اور ایک آدمی چولی کھاتا اس لیے ان پر آزاد قبر ہو رہا یہ میں نے جو خضور کی شاخ ان کے قبر پر رکھی جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی کوئی حمد و سنا کرتی ہوگی اس لیے ان کی قبر سے آزاد قبر میں تفریح ہو جائے گی یہ بخاری شریف ہے اسی بخاری شریف میں حضرت برہ دخلی ایک صحابی ان کی حدیث موجود ہے انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے احباب کو وسیعت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر تروشاف رکھنا شیخ محقد شاہ عبد الق محدید نے مشکات میں جہاں یہ حدیث آئی اشرد الماس میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا اسی حدیث سے مسلمانوں کا قبروں پہ کھول ڈالنا جائز ہے اسی حدیث سے اس کا جواب ہے جو ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اللہ کی ہم و سنا کرتے ہوتے ہیں لہٰذا قبروں پہ پھول ڈالنے کا جواب اس حدیث سے شیخ محفق نے بیان فرما علام عبد الغیم نابیلسی نے بھی بیان فرما اور بھی بہت سارے خقان نے پھر بیان کیے بہرحال یہ میں نے بھی